wwwat the revival of iman <laughs> ونشهد أن لا إله إلا الله وعنه لا شريك لا ونشهد أن نسيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصعبه مبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس مشيرا ونذيرا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قروا أنفسكم وأهديكم نارا وقال الله تعالى وما هلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى فُلْحَ فِي شَبِيلِ أُنْزِلَ مَا هِيَ عَلَى بَصِيرَتِكَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي لَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَاعَى إِلَى اللَّهِ بِآيَاتٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ بالندان میرے محترم دوستوں بزرگوں دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو راستے ایک راستہ سیدھا دوسرا راستہ ٹیڑھا سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کی رضا مندی تک آدمی کو پہنچا دے ٹیڑھا راستہ وہ ہے کہ جو آدمی کو اللہ کے حزب تک پہنچا دے سیدھے راستے کا نام ہے حیثیت مستقیل مین لائن بالکل شار عام اور ٹیڑھا راستہ جو ہے وہ ہے مالین والا راستہ سیدھا راستہ انام کا علیہ والا راستہ جس پر خدا کا انعام ملتا ہے اور بڑے میں بڑا انعام خدا کی رضا ہے اور ٹیڑھا راستہ جو ہے وہ مقدوب علیم والا راستہ ہے بہت مختصر سی بات یہ کہ سیدھا راستہ دین والا اور ٹیڑھا راستہ بے دینی والا دین والا راستہ وہ جو اللہ نے تجویز کر کے دیا بے دینی والا راستہ وہ جو انسان خود تجویز کرے انسان اپنا راستہ خود تجویز کرے گا تو صرف موجودہ زمانے کو وہ سامنے رکھ سکے گا کہ انسان کے سامنے صرف موجودہ زمانہ ہوتا ہے آئندہ زمانہ انسان کے سامنے نہیں ہوتا تو اس لیے وہ آئندہ زمانے کی ترتیب قائم نہیں کر سکتا دین وہ راستہ ہے اللہ کا تجلیش کیا ہوا اس میں آئندہ آنے والے سارے زمانوں اور سارے حالات کی رعایت کے ساتھ وہ طریقہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے اللہ کو آئندہ آنے والے سارے زمانے ایسے اللہ کو دکھائی دیتے ہیں جیسے ہم کو آج کا زمانہ دکھائی دیتا ہے نا اس سے بھی زیادہ اور ہم زیادہ اللہ کو اگلے سارے زمانے دکھائی دیتے ہیں اللہ کے سامنے اگلا پچھلا اور موجودہ سارے زمانے ایک جیسے ہیں پچاس کروڑ سال کے پہلے کا جو زمانہ تھا اور پچاس کروڑ سال کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے اور موجودہ زمانہ یہ سب اللہ کے نزدیک یکساں ہیں ہوتا اس لیے اللہ جن جلال ہو میں نوان ہوں جو راستہ تجویز کریں گے تو وہ اگلے سارے زمانوں اور حالات کو سامنے رکھ کر تجویز کریں گے جو قدرت ان کی ایسی ہے کہ وہ طریقہ ایسا دیتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے سارے زمانوں اور حالات کے مطابق بھی ہو اور سارے انسانوں کے مزاج کے مطابق بھی ہو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کو بھی طریقہ اللہ ہی دے دیا لیکن ان نبیوں کا معاملہ ایسا تھا کہ کوئی نبی کسی قوم پر یا کسی شہر پر آتا تھا تو اس شہر یا اس قوم یا اس زمانے کے مناسب وہ طریقہ ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بنا کر اللہ نے بھیجے تو اس لیے ہر انسان کے مزاج کے مناسب اور ہر زمانے کے مناسب طریقہ اللہ نے اپنی قدرت تجویز کر کے دیا اور وہ طریقہ قیامت تک ہر انسان کو ہر جگہ کامیاب بنانے والا طریقہ ہے وہ تین والا طریقہ ہے بس اتنی بات ہے کہ آدمی جب تین پر چلتا ہے تو موجودہ زمانے میں بعض مرتبہ اپنی طبیعت کے خلاف کچھ اسے برداشت کرنا پڑتا ہے اس پر اگر آدمی تیار ہو جائے کہ مجھے اپنے جذبات پر نہیں چلنا اپنی خواہشات پر نہیں چلنا جیسے اللہ کہے گا ویسا مجھے چلنا ہے اتنا اگر آدمی طے کر دے تو آئندہ آنے انسان کے لیے زندگی بسر کرنا دین کے مطابق بالکل آسان ہوگا ہر تکلیف دین کی وجہ سے جو برداشت کرنی پڑے گی وہ تکلیف صرف آسان نہیں ہوگی بلکہ لذیذ ہوگی آدمی ہر, بڑی ہر چھوٹی تکلیف کو برداشت کرتا ہے بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے اور آدمی ہر چھوٹی خوشی کو قربان کرتا ہے بڑی خوشی کو لینے کے لیے سب جانتے ہو کسان جو ہے کھیتی کے اندر گرمی سردی اور بارش کو برداشت کرتا ہے یہ تکلیف ہے کیوں تاکہ سال بھر کی تکلیف سے میں بچوں بیمار آدمی آپریشن کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتا ہے تاکہ بڑی بیماری کی تکلیف سے میں بچوں کسان جو ہے دسمن اناج کی خوشی کو زمین میں دفن کر دیتا ہے اور قربان کر دیتا ہے تاکہ اس پر سومن اناج کی خوشی ملے یہ پوری دنیا کا ایک کلیہ قاعدہ ہے بس لیکن انسان کا خوشی قربان کرنا یا تکلیف کا برداشت کرنا اتنی حد تک ہوتا ہے جتنی حد تک اس کے سامنے ہے کہ آگے مجھے کتنی بڑی خوشی ملے گی اور آگے مجھے کتنی بڑی تکلیف سے میں بچوں گا اپنے وطن کو خیرباد کر دینا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آدمی کو آسان ہو جاتا ہے اپنے وطن میں رہ کر اتنی آمدنی نہیں ہوگی باہر زیادہ ہوگی تو آدمی وطن کو بھی قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے وطن کی خوشی قربان کرتا ہے بے وطنی کی تکلیف برداشت کرتا ہے تاکہ مجھے زیادہ پیسوں کے ملنے کی خوشی ہوگی اور پھر اس کے بعد میں اگلی تکلیفوں سے مچھوں یہ ہر انسان کا ایک مثال ہے لیکن انبیاء کے رام السلام جو خوشی اگلی بتاتے ہیں وہ جنت کی خوشی اور جو تکلیف اگلی بتاتے ہیں وہ جہنم کی تکلیف اگر اس کا یقین دلوں میں آ جائے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین اگر دلوں کے اندر اتر جائے تو پھر جنت کا ملنا جس دین پر ہے اور جہنم سے بچنا جس دین پر ہے اس دین پر چلنا بالکل آسان ہوگا اس کے لیے جو تکلیف آ جائے اس کا برداشت کرنا بھی آسان ہوگا اور جو خوشی قربان کرنی پڑے گا قربان کرنی بھی آسان ہوگی کیونکہ ہر خوشی جنت کی خوشی سے بہت کم ہے اور ہر تکلیف جہنم کی تکلیف سے بہت کم ہے اس بنا پر انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک طرف اللہ کی ذات کی عظمت کو بیان کیا اور ایک طرف آخرت کو بیان کیا اور ایک طرف اپنی نبوت کو بیان کیا یہ تین چیزیں بنیادی ایسی ہیں ایک تو آئندہ ٹھکانا کیا ہے ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی اور ایک کہ اس ٹھکانے میں سہولت ملے اس کا طریقہ وہ طریقہ رسول نے بتایا وہ طریقہ کے بتایا وہ طریقہ ہوتا ہے نبی کا بتایا وہ طریقہ ہوتا ہے یہ تین باتیں بنیادی ہوتی ہیں اللہ کی بڑائی دلوں میں اتر گیا اس کی بات کا ماننا آسان ہوگا اللہ کی بڑائی صرف زبان پر ہو تو پھر بات نہیں مانی جاتی اللہ کو بڑا مان کر بولا تو اس کے لیے اللہ کی بات پر چلنا آسان ہے زبان سے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ زبان سے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے لیکن اس کو بڑا جانا کہ نہیں جانا اب میں تھوڑی تحریر کروں گا تو عام طور سے ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ کو بڑا جانا یا نہیں جانا اللہ کو بڑا مانا یا نہیں مانا ایک مثال سے میں سمجھا دوں تسلسل تاکہ جلدی سے سمجھ میں آ جائے چھ سات سال کا کوئی لڑکا محلے میں شور مچا رہا ہے آپ نے اس کو کہا چلا جا نہیں مانا آپ نے کہا میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں पिस्तौल लेकर आएगा लेकिन फिर भी बच्चा शुरू हो है डरता नहीं है क्योंकि पुलिस कमिश्नर को और पिस्तौल को वो जानता नहीं है टेलीफोन करके बुला लिया आ गया पुलिस कमिश्नर बे पिस्तौल के ये बच्चा पुलिस कमिश्नर की तरफ जाएगा उसके गोद में बैठकर पिस्तौल से खेलेगा क्योंकि जानता नहीं उसी बच्चे को اگر آپ یہ کہہ دو کہ میں تیری ماں کو بلاتا ہوں وہاں بچہ سہم جائے گا اور اگر ماں سو قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر ایک چاچا دکھا دے تو بچہ اور چاچوں سے ڈر جائے گا کیا بچے حالانکہ آپ جانتے ہو کہ پولیس کمشنر کی طاقت ماں کی طاقت سے زیادہ اسٹور کی طاقت چاچوں کی طاقت سے زیادہ لیکن وہ اس سے نہیں ڈرتا کیوں कि वो पुलिस कमिश्नर की और पिस्तौल की ताकत को जानता नहीं है मां की ताकत और चाचे की ताकत को जानता है इसलिए डरता है उससे नहीं डरता बिल्कुल यही हमारा हाल है कि बहुत बड़ा ट्रक लोहे से भरा हुआ जब चलता है सामने एक लाल बत्ती आ गई तो वो ड्राइवर उस लाल बत्ती को देखकर ट्रक को खड़ा कर देता है क्यों हालांकि वो एक थोड़ी सी टक्कर खम्भे को मार दे खम्भा भी फूट जाए बत्ती भी फूट जाए और आगे आदमी क्या आएगा कि हो सकता है लेकिन नहीं जानना ऐसा नहीं करता क्यों लाल बत्ती के पीछे क्या है उसे जानता है उसके पीछे पुलिस है सी है रिवॉल्वर है पिस्तौल है जेल है रिवाइंड पर देना है कचेरी है कोर्ट है हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है जेल की तकलीफें हैं یہ ساری باتوں کو وہ جانتا ہے کہ لال بچے کو دیکھ کر کھڑا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں اگر یہ بات کہہ دے جفاق اور بہار سے بھی اللہ ہے وہ رسول ہی رسوئی کاروبار کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے قرآن کی کھلی ہوئی آیتوں کو آدمی پڑھتا بھی ہے سنتا بھی ہے لیکن اس کا کاروبار وہی چلتا ہے اس لیے کہ یہ خدا کی پکڑ کو نہیں جانتا یہ خدا کی دیر کہ اللہ کتنا بڑا ہے اس بنا پر ہمارے یہاں تقریر میں تعلیم کے حلقوں میں بار بار یہ بات سنائی جاتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اس کی پکڑ کتنی بڑی ہے اس کے انعامات کتنے بڑے ہیں اس کا سننا کتنا بڑا ہے اس کا دیکھنا کتنا بڑا ہے اس کا مہمان خانا کتنا بڑا ہے اس کا قید خانا کتنا بڑا ہے مہمان کھانے کا نام اس نے جنت رکھا ہے قید के کا نام اس रखा جہنم رکھا ہے اللہ بڑا ہے اس کی ہر چیز بڑی ہے اللہ کی پکڑ بھی بڑی ہے اس کی ڈھیل بھی بڑی ہے نا فرمان کو اگر ڈھیل دیتا ہے وہ ڈھیل بھی بہت بڑی ہوتی ہے جب پکڑتا ہے تو پکڑ بھی بہت بڑی ہوتی ہے فرما بردار کی اگر آزمائش کرتا ہے تو, تو وہ کی بات کر کے بہت بڑی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جب انعامات دیتا ہے تو انعامات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں یہ میں ہماری تعلیم کے حقوں میں یہ بات ہوتی ہے <laughs> تعلیم جو ہمارے حلقے ہوتے ہیں تبلیغ میں اور وہی حلقے تمہیں جا کے اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے اندر کرنے ہیں جس کی تاکہ کرتی ہے مکانی کام مکانی کام آپ کی طرف وہ سنتے رہتے مکانی کام کے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بار بار بار بار, بار بار بار بار یہ چیزیں ہمارے مذاکرے میں آ کہ اللہ کتنا بڑا ہے کو کتنی دے دی, دی, دی. تو پھر اتنا بڑا بگلا اور کاروبار اور گھر اور اتنا سارا دے دیا اور پھر یہ سمجھتا رہا کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اور عقیل کو پکڑا گیا دیکھو اللہ ہی پکڑ کی پکڑ کے دیکھی بڑی آئی آرمی پر اللہ پکڑ کی پکڑ کے بڑی آئی اللہ پکڑنے پر آتا ہے ڈھیل ڈھیل تو دے دیتا ہے غلط آدمی کو ڈھیل تو دے دیتا ہے لیکن اخیر میں پکڑ بھی لیتا ہے یہ یاد رکھنا غلط قسم کے آدمیوں کو عام طور پر اللہ دیتا ہے ڈھیل اور صحیح چلنے والوں کو مت ڈالتا ہے آزمائش میں صحابہ کے رام اضبان اللہ علیہ کو تو ڈال دی آزمائش میں اور مکے کے مشیکل کو دے دی ڈھیل فرعون کو تو دے دی اور بنی اسرائیل کو ڈال دیا آزمائش میں لیکن اس آزمائش کی تاریخ مقرر ہوتی ہے اللہ کے علم میں اور بے ایمانوں کے ڈھیل کی بھی ایک تاریخ اللہ کے علم میں مقرر ہوتی ہے اس تاریخ سے پہلے پہلے تک اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے کچھ ڈھیل میں آدمی غافل نہ بنے ہاں بہت بڑی غفلت ہو جاتی ہے آدمی میں حالانکہ متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف آدمی بہت غفلت میں آ جاتا ہے آدمی کہتا ہے مولی صاحب چاہتے ہیں کتنی تقریر کر لوں باقی اللہ کے حکموں کو توڑ کر ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہمارا گھر بھی چل رہا پیسے بھی آ رہے اور بس کیا کہنے ایسی برکت ہو رہی ہے حالانکہ تم کہہ رہے ہو کہ تین ہوگا تو برکت ہوگی تین نہیں تو برکت نہیں تمہاری تقریروں میں تو تم یہ کہتے ہو کہ تین کے ساتھ برکت ہے بے تین کے ساتھ برکت نہیں لیکن بھائی ہمارے تو برکت ہی برکت ہے برکت ہی برکت ہے کہہ کہنے لگا کہ جس دن سے آپ نے دکان پہ قدم رکھا ہے اتنی برکت ہوئی جس کی کوئی حد نہیں پوچھا گیا کیا برکت تم کا آمدنی بہت ہو گئی پوچھا گیا کوئی حکومت تو ہوتا گیا نہیں ٹوٹتا اس یہ مان تم کرو میں اس دور کے اندر تو ایسا ہوتا ہی ہے اس لیے دور میں تو تم یہ پرانی مادھی مت کر سوٹ ہے جھوٹ ہے رشوت ہے دھوکہ ہے قمل ہے خیانت ہے سب کچھ ہے لیکن بھی برکت ہے میں تمہاری بزرگی کا کائل ہو چکا بہت بڑے بزرگ ہو اللہ والے ہو پیروں میں تمہاری بہت برکت ہے اب جس کو بزرگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پیروں میں اتنی برکت نہیں جو بد آماریوں کی نہوصت کو دیکھے گا بھائی بڑی لیتے ہو کچھ بھی کہتے ہو اس طرح اپنے آنکھ کو چھپاتے ہو گجری میں لال ہو گئی میں لال تو پہچانتا نہیں ہے تمہیں اور میں دیتے بھی نہیں وہ بزرگ اور وہ بیچارہ کہنے والا ہی وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی دیکھ نافرمانی کے ساتھ کبھی برکت نہیں ہو سکتی اسے لیے کہ زیادہ ہونا اگر برکت ہے تو کارو فرون خوان کے لیے تم کیا کہو برکت کرو بالکل نہیں آمدنی کا زیادہ ہونا یہ برکت نہیں نافرمانی کے ساتھ برکت نہیں اگر نافرمانی کے ساتھ آمدنی زیادہ ہے تو اس کا نام ہے محلت نافرمانی کے ساتھ اگر زیادہ آمدنی ہو گئی تو اس کا نام برکت نہیں بلکہ اس کا نام محلت ایک تو آمدنی سرمان علیہ السلام کی تھی وہ بھی زیادہ پر ایک آمدنی قانون کی تھی وہ بھی زیادہ علیہ السلام کی آمدنی برکت کیا فرما فردانی کے ساتھ تھی اور قانون کی آمدنی محلت کیوں نافرمانی کے ساتھ تھی تب آدمی دیکھ لیں کہ میری آمدنی برکت ہے یا محلت محلت کی کیا مانا ڈیل دینا ڈھیل دینے کے کیا مانا اخیر میں جا کے پکڑا جانا یاد رکھی ہوئی دھوکے میں نہ پڑنا ہاں دنیا کا ساتھ سامان کبھی اللہ راضی ہو کر بھی دیتا ہے اور کبھی اللہ ناراض ہو کر بھی دیتا ہے یہ یاد رکھی ہو پے ان... چو... چو... چوہے کے پنجرے میں جو نعمت ڈالی جاتی ہے وہ ناراض ہو کر ڈالی جاتی ہے اور توتا اور مینا اس کے پنجرے میں جو نعمت ڈالی جاتی ہے وہ راضی ہو کر ڈالی جاتی ہے چوہے کے پنجرے میں نعمت ڈالی جاتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے اور جب وہ پکڑا گیا تو دل کی فلاش نکالی جاتی ہے اور ٹوٹا مہینہ کے پنجرے میں جو نعمت ڈالی جاتی ہے وہ خوش ہو کر ڈالی جاتی ہے اور اس سے دل بہلایا جاتا ہے تو فرق یہ یہ یاد رکھیں بس مجھے تو یہ سمجھانے کے یاد رکھے صرف آمدنی کا بڑھنا یہ خدا کی راضی ہونے کی دلیل نہیں خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے فرما برداری اور خدا کے ناراض ہونا یہ نافرمانی کرے یہ خوب یاد رکھنا دو ویسے سنو پہلوان بھی موٹا اور جسے فائلیریا کی بیماری ہو کر بدن سوج جاتا ہے ورم آ جاتا ہے وہ بھی موٹا تو نافرمانی کے ساتھ آمدنی زیادہ ہو تو سمجھو کہ بدن میں سوجن آ گئی اور فرما برداری کے ساتھ ہو تو جیسے گٹھیلا بدن ہو پہلوان کا اب اگر بدن میں جس کے سوجن ہے وہ کہہ دیکھو میں بھی پہلوان ہو گیا اس کا بدن بھی موٹا میرا بھی موٹا تو یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اس کے بدن میں طاقت ہے تیرے بدن میں طاقت نہیں کیوں کہ برم ہے سوجن ہے تو نافرمانی کے ساتھ جو آمدنی بڑھ گئی تو سمجھو کہ ورم بڑھ گیا یاد رکھے بالکل خوش ہونے کی چیز نہیں ہے کچھ بتانے کس دن پتن ہوتا اللہ حفاظت دیکھو بالکل بت گھبرائی ان بالکل پکڑ نہیں ہوگی لائن بدل دیا بالکل مت گبرائی تم لوگ کے میری صاحب نے آگے انگلینڈ میں گھبروا دیا بالکل نہیں انشاءاللہ بہت آسان راستہ ہے لائن بدل بدلتی ڈینجر لائن چھوڑ کے کلیئر لائن بنا جاؤ سیری بات لائن بتی ہے تو رک جاؤ ہری بتی ہے چل جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہیں اس راستے پر چلو اور جہاں حضور اکرم سرسم نذیر ہیں اس راستے کو چھوڑ دو بہت سا بالکل اللہ کی ذات سے بڑی توقع ہے بڑی امید ہے زلزلوں کے جھٹکے زلزلوں کے جھٹکوں کا رکنا پانیوں کے سیلابوں کا رکنا پریشانیوں کا رکنا مختلف لائن کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں کا رکنا عذاب خبر سے بچنا جہنم کی تکلیفوں سے بچنا جنت کے اندر داخل ہونا قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کا کھل جانا دنیا کے اندر سکون کا مل جانا ساری باتیں اتنی آسان ہیں جس کی کوئی حد نہیں صرف ایک بات آدمی کر لے لائن بدل دے ہم لوگ سارے طے دیں کہ ہمیں لائن بدلنی ہے لائن بدلنے کے کیا مانا مغدوب علیہ وادی اگر لائن پر ہے تو انامت علیہ وادی لائن پر آ جا سیدھی بات اگر جس لائن پر چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت چھوڑی جاتی ہو اور اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہو اگر اس لائن پر ہم ہوں تو آج سے ہم طے کر دیں سارا مجموعہ کہ آج سے ہمیں دوسری معاشرت پر نہیں چلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت پر ہمیں چلنا ہے شادی کرنی ہو کھانا کھانا ہو استجاع کرنا ہو گھر کا نظام چلانا ہو بدن پر کپڑے پہننے ہوں عبادت کرتی ہو اخلاق معاشرت معاشیات نوادیات نوادیات جو کچھ بھی زندگی کا جون سا شعبہ اس کو دو باتوں بدلانا ہے حکم الہی کے مطابق اور طریقے اصول سرسم کے مطابق بہت آسان کوئی زیادہ لمبی چڑی بات نہیں بالکل آسان ان دو باتوں پر لے آؤ وکیل وکالت پر ڈاکٹر ڈاکٹری پر انجینئر انجینئرنگ میں تعلیم تجارت میں کسان کھیتی میں مزدور اپنی مزدوری میں شادی کرنے والا شادی میں سیدھے راستے پر آ سکتا ہے انم تعلیم والے راستے پر آ سکتا ہے تب جب کہ حکم اللہی کے مطابق ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو لیکن صرف ہمارا اور تمہارا سیدھی لائن پر آنا اتنا کافی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنی امت بس رہی ہے بلکہ جتنے انسان بس رہے ہیں وہ سارے سیدھی لائن پر آویں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے اس کے لیے پہلا انتظام تو خدا کا تھا نبیوں کا بھیجنا یہ پہلا انتظام تھا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے اور وہ نبی محنت کرتے تھے دعوت دیتے تھے دین پھیلاتے تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا آنا ہو چکا ہے بند تو اب وہ ندیوں والا کام کون کرے وہ بھی ہمارے تمہارے ذمے آیا تو ہمارے تمہارے ذمے دو کام آئے ایک کام تو اپنی ذات سے سیدھے راستے پر چلنا اور دوسرا کام جو ٹیڑھے راستے پر ہو اس کی خوشامت کر کے اسے سیدھے راستے پر لانا اپنی ذات سے سیدھے راستے پر چلنا اس کا نام تو ہے عبادت کیا کہنا بوجھو اور دوسرا جو ٹیڑے راستے پر چلتا ہے اس کو خشامت کر کے اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا اس کا نام ہے دعوت یہ ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد بس یہ سمجھ ہم دنیا میں کیوں آئے دعوت اور عبادت عبادت کے معنی خدا کی بات کا ماننا اور دعوت کے معنی خدا کی بات کا منوانا یعنی منوانے کی کوشش کرنا یہ ہمارے دو کام ہیں اب میں بار بار عبادت دعوت عبادت دعوت ماننا منوانا کہوں گا دین زیادہ لگ جائے گی میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت شارٹ کٹ جیسے تم لوگوں نے انجیکشن बडी بڑی بڑی ووتو سے نجات ہو گئی چھوٹے چھوٹے کیپسول نکالے تو بڑی بڑی گولیاں کھانی پڑتی سے نجات ہو گئی تو اسی طریقے سے بہت مختصر بہت مختصر انداز میں چاہتا ہوں سمجھ میں آ گئی اس کے لیے میں مختصر से لفظ बहुत बहुत में پہلے دین کی خدمت دین کی خدمت اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا دین کی خدمت کرنے والی اور دین کی خدمت میں دو کام یاد رہنا میں جب دین کی خدمت کروں تو دو باتیں یاد رہنا ایک اپنی ذات سے دین پر چلنا جس کا نام ہے عبادت اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو دین پر چلانے کی محنت کرنا جس کا نام ہے دادا تو اب نہیں جاؤ گے آپ لوگوں کا حادثہ کمزور تو نہیں اسے یاد رکھنا دیکھو میرا فصل ضائع مت کرنا مجھے بار بار ہندی کی چندی مت کراؤ مہربانی کر کے دین کی خدمت کہوں گا اور بھی کہوں گا کچھ تو اس میں سمجھ آ رہا ہے دو باتیں وہی صاحب کہہ رہے ہیں دعوت یہ ہی بات ہے خود کرنا اور دوسرے پر محنت کرنا اپنے گھروں کے اندر دین کو چالو کرنا اپنی کے اندر دین کو چالو کرنا اپنے کے اندر دین کو چالو کرنا اپنے علاقے کے اندر دین کو چالو کرنا پورے عالم کے اندر دین کو چالو کرنا اور ایسے انداز سے دین کو چالو کر جی محنت کرنا کہ صدیوں تک وہ دین چالو رہے کس کا نام ہے یہ یہ ہوگی میں رپوت والا کام یہ آ گیا ہمارے اور تمہارے ذمہ اور یہ کس نے کیا ہمارے تمہارے ذمہ اللہ نے بھی کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا عرفات کے میدان میں حجت الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کہہ دیا کہ اللہ فلیبلغ ولی شاہد العائبہ تم میرے جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک تبلیغ کرے یعنی پہنچائے بس تو ہم دنیا میں آئے ہیں دین کی خدمت کے لیے ہمارا کام صرف دین کی خدمت ہے ہم دنیا میں کھانے اور کمانے بالکل نہیں آئے ہمارا مقصد زندگی کھانا اور کمانا نہیں ہمارا مقصد زندگی دین کی خدمت ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں بلکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے ساتھ کھانے اور کمانے کی ضروریات لگی ہوئی ہے اس بنا پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے اور کمانے کی اجازت دے دی کیوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے مقصد, مقصد نہیں ہے لفظ کو یاد رکھنا دین کا کام کرنا یہ تو ہمارا ہے مقصد زندگی لیکن کھانا اور کمانا کاروبار اور گھر یہ ہے ہمارا ضرورت زندگی اور ضرورت میں لگنا چاہیے ہمیں بقدر ضرورت اور مقصد میں لگنا چاہیے ہمیں پورا جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے اس میں تو ہمیں پورا پورا لگ جانا چاہیے رہا کھانا اور کمانا رہا کاروبار اور گھر اس میں ہمیں لگنا چاہیے جتنی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں بس اس پر پھر اللہ کے بازی اگر یہ کام ہم نے اور آپ نے کام بنا دیا دین کے کام کو اگر ہم نے اور اپنے کام بنا لیا تو ظاہر ہے کہ کاروباری اور گھریلو لائن میں ہمارا وقت لگے گا کم اس سے بالکل مجھے گبرانا کیونکہ اسی کم وقت میں جب دینداری ہم میں ہوگی اور دوسروں میں بھی آئے گی تو اس کے چند فائدے تو دنیا میں ہوں گے اس کو میں بعد میں بتا دوں اور بہت سے فائدے آخرت میں ہوں گے بہت سے فائدے کے اندر بھی ہوگا فائدہ اور آخرت کے اندر بھی ہوگا فائدہ اگر دین کے کام کو ہم نے کام بنا لیا موت کے وقت یہ فائدہ ہوگا کہ فرشتے خوشحلیاں لے کر آئیں گے فرشتے خوشحلیاں لے کر آئیں گے اور ایسا منظر خوشنما فرشتے دکھائیں گے کہ آدمی کی روح اندر سے تڑپے گی کہ جلدی نکل جائے جیسے کہ بچہ ہو ماں کے تن کو کوٹھڑی کو چھوڑ کے جب دنیا میں آتا ہے بہت, بہت بڑی خوشال جگہ اسے مل जाती ہے لیکن چونکہ وہ سمجھتا نہیں اس وقت تو دور ہوتا ہے تو ایسے آدمی دنیا سے جاتے ہوئے ہوتا ہے خیال دنیا چھوٹے تھے لیکن اسے نہیں معلوم اس سے بڑے عالم میں جانا ہے اس سے بڑا عالم ملنا ہے تو ایک تو के کے وقت میں فرشتوں کی خوشخبریاں ملنا اعزاز ہونا اور بالکل یعنی جو اللہ کی طرف سے انعامات مرنے کے وقت میں آئیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ دین پر جو تکلیف زندگی وہ ایسی ہو گئی کہ جیسے خواب خواب تو دھوتا ہوتا ہے نا آدمی نے خواب کے اندر بہت سی تکلیفیں اٹھائیں بڑا پریشان ہے خواب میں لیکن پھر بیوی نے جگایا اور ناشتہ کرایا تو آدمی کو معلوم ہوا کہ خواب میں جو دیکھی تھی تکلیفیں وہ تو ہے دھوکہ اور جاگنے کے اندر جو بیوی مجھے نعمتیں کھلا رہی ہے یہ ہے حقیقت ایسے ہی ایک آدمی ہاتھ میں تو دیکھی بڑی نعمتیں لیکن اس کو جگایا پولیس نے کھیل نہ بناو کھیل نہ بالو کوئی چیز سمجھا رہا ہوں کھیل نہ بناؤ یہ مسجد ہے اس نے ہاتھ کے اندر تو دیکھی کہ دی بہت سی نعمتیں لیکن جب جاگا تو اس کو پولیس نے ہتکڑیاں بیڑیاں ڈال کے نکالا اور مارنا شروع کر دیا اس کی سمجھ میں بات آئی کہ خواب کے اندر کی نعمتیں یہ تو ہے دھوکا اور جاگے پر جب پٹائی ہو رہی ہے حقیقت بالکل اسی طریقے سے خواب کی طرح یہ پوری دنیا کی زندگی ہے دھوکا اور موت پر جو حالات آئیں گے وہ ہے حقیقت دیندار آدمی زندگی بھر دین کے لیے اور دین کے پھیلانے کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھاتا رہا ناروے کے اندر جماعت گئی ناک کے اندر دیکھو تو برف جمی ہوئی ناک کے اوپر دیکھو تو برف جمی ہوئی کتنی تکلیف اٹھائی ایسے ہی پیدل جماعتوں کی تکلیف ایسے ہی جو آدمی دین داری پر آتا ہے شادی سیدھی شادی کرتا ہے پوری فارم تانا مارتی ہے یہ تکلیف حلال حرام کے جب میں خیال کرتا ہے آمدنی کم ہو جاتی ہے تو زندگی میں سادگی لانی پڑتی ہے تکلیف دینداری کی بنیاد پر اور دین کی دعوت کی بنیاد پر زندگی بھر میں جتنی تکلیفیں اٹھائیں گی موت کے وقت میں یہ فرشتے یہ خوشنما منظر دکھائیں گے اور جو انعامات خدا کی طرف سے آئیں گے تو ایک مرتبہ کا ان انعامات پر نظر کر دینا اور اس کی جو لذت ہوگی یہ زندگی بھر کی تکلیفوں کو بھلا دے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ہم نے زندگی بھر کی تکلیفیں یعنی خاف اور بے دین آدمی جو دنیا میں جتنی لذتیں لیتا ہے بے دینی پر موت کے وقت میں فرشتہ آ کر جو تکلیف پہنچائے گا تھکائے پیدا تب اب پتہ کیا حال ہوگا تیرا جب فرشتے تیرے چہرے پر oh. مار رہے ہوں گے تیری کمر پر مار رہے ہوں گے گھر والے موجود ہیں انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا اسے دکھائی دے رہا ہے تو مرنے کے وقت میں جو تکلیف آئی تو اس کی سمجھ میں آگیا گیا زندگی بھر کی بے دینی کے ساتھ جو میں نے لذتیں اٹھائی وہ ساری کی ساری تو ہو گئی دھوکہ اور یہ مرنے کے وقت کی جو تکلیف ہے یہ تو یہ ہے حقیقت تو ایک چھوٹا سا جملہ میرا یاد رکھ لینا موت تک کے لیے مرو تو اولاد کو بھی وسیعت کرتے ہوئے مری کہ دنیا کی زندگی تو ہے دھوکا اور موت پر جو زندگی آئے گی وہ ہے حقیقت بے کے ساتھ جتنی لذت اٹھائیں گے بن جائے گی دھوکا موت کے وقت کی ایک پٹائی پر اور زندگی کے اندر اگر دیین داری کے ساتھ جو تکلیف اٹھا دی وہ تو ہو جائے گی دھوکا اور موت پر جو نعمتیں ملیں گی وہ ہوگی حقیقت اور بے دینی پر جو لذت اٹھائے گی وہ بن جائے گی دھوکہ اور موت پر جو نعمت ملے گی وہ ہوگی حقیقت اور مثال اس کی خواب اور جاگنا خواب اور جاگنا دنیا کی زندگی کو سمجھو خواب اور موت پر جو زندگی آئے گی اس کو سمجھو جاگنا اللہ سے اذا ان تب لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے اچھا اور اس کو قرآن کہتا ہے دنیا کی زندگی کو قرآن دھوکا کہتا ہے کیا کہتا ہے وہ ملحیات دنیا علامت دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہوگی نا بات پٹی یعنی میری بات نہ رہی زمین کی نہ رہی آسمان کی ہو گئی لوہے محفوظ کی ہو گئی یہ فیصلہ چھوٹی کورٹ کا نہ ہوا بڑی کورٹ کا نہ ہوا سپریم کورٹ کا نہ ہوا لوہے محفوظ کا ہوا پوری دنیا کی زندگی کیا ہے دھوکا اللہ نے کہہ دیا اور موت کیا ہے وجاعت سکرت الموت بلہ داد کا ماں تی موت کی سکرات حقیقت کو لے کر آئی موت پر حقیقت سامنے آئی इन दो बातों को याद आया अब आगे चलो दोनों मंजर में अलग क्षेत्र मुख्तसर मुख्तर दीनदारी के साथ जिंदगी पर तकलीफें उठाई मौत आई फरिश्तों ने खोशनुमा मंजर दिखाया खुशखबरियां सुनाई खबर में ले गए تین سوال ہوئے تینوں کا جواب اس کے لیے آسان ہو گیا جنت کی کھڑکی کھول دی گئی جنت کے نے بچھا دیے گئے جنت کے کپڑے پہنا دیے گئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی اور قیامت تک سوتا رہا قیامت کا دن آیا ایک دم سے قبر سے اٹھا اور ایک دم سے عرش کے سائے کے نیچے پہنچ گیا اور وہاں پر دستخار بچھا ہوا تھا نعمتیں رکھی ہوئی تھی اسے اس نے کھا لیا ناشتہ ہو گیا اب اس کے بعد حوضے کوسل پر جا کر پانی پیا برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا مشک سے زیادہ خوشبودار دودھ سے زیادہ سفید پلانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے پیاس کبھی لگے گی نہیں آمال نامہ نامہ سیدھے ہاتھ پہ ملا نیکیاں پیڑھی گئیں تو, گئی تو وزن دار نکلی حساب لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے اب فرشت کہتے ہیں سلام علیکم فرشتے کہیں گے السلام علیکم پاک آدمی ہو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ جنت صرف پاک لوگوں کے لیے ہے اس لیے کہ جنت کی عورتیں پاک ہوتی ہیں ازواجو متحرا اور جنت کا پینا پاک ہوتا ہے شرابن شرابند اور جنت کے مکانات بھی پاک ہوتے ہیں مساکین طیبہ اور جنت کی باتیں بھی پاک ہوتی ہیں بہدو ال کی بھی منل جنت کا کھانا بھی پاک ہوتا ہے پیٹ میں جا کے گندگی نہیں بنتا لہذا اس کے اندر جانے والا آدمی بھی پاک ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے وہی وہ جاتا ہے السلام علیکم تیب تم تم پاک ہو گئے لہٰذا پاک کون بنے گا جو پاک کلمہ پڑھ لے اس دنیا میں جس کا نام ہے کلمہ میں طیبہ اور جو پاک دین پر چل لے اس دنیا میں جس کی مثال خدا دیتا شہج طیبہ پاک کلمہ پڑھ لے اور پاک دین پر چل لے تو وہ آدمی پاک جنت میں راحل ہوگا لیکن پاک کلمہ پڑھنے کے باوجود اور پاک دین ملنے کے باوجود اگر یہ آدمی نے ناپاک کام کیے نماز نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے زکات نہیں دی مزور اکرم سنگ نے معاشرت پر نہیں چلا تناپا پا کام کی تو یہ آدمی روحانی طور پر بیمار ہو گیا روحانی طور پر یہ آدمی بیمار ہو گیا تو ایسے روحانی بیمار کو جنت نہیں ملتی جو روحانی طور پر تندرستوں سے ملتی ہے تو پھر اس کا علاج ہوتا ہے بیمار کا علاج ہوتا ہے ہاسپیٹل میں نا؟ تو یہ مسلمان اگر روحانی بیمار ہے غلط کاروں کی وجہ سے تو اس کا ہاسپٹل جو ہے وہ جہنم ہے وہاں اس کا علاج ہوگا جیسے دنیا کے اندر بھی ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے مختلف لائن سے بھوکا بھی رکھا جاتا ہے پیسہ بھی رکھا جاتا ہے بد مزہ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے کڑوی دوا بھی پلائی جاتی ہے تو جہنم میں ساری تکلیفیں اسے برداشت کرنی پڑیں گی اس کے بعد جب پاک صاف ہو جائے گا اتائزہ خود و نکو جب بالکل پاک صاحب ہو گیا تو اس دنوں گی دکھو یہ جلنا تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہو جائے گی اب رہے کافر تو ان کے لیے جہنم قید خانہ ہے ان کے لیے شفا خانہ نہیں ان کے لیے قید خانہ ہے ان کی کفر کی اور شرک کی بیماری ایسی ڈینجر بیماری ہے کہ ہمیشہ جہنم میں جلنے کے باوجود بھی وہ جنت پہ جانے کے لائق نہیں بنیں گے جیسے ہمارے یہاں دنیا میں کینسر کی بیماری ہوتی ہے اور بیماری کا جو علاج کرتے ہوئے کینسر کی بیماری کا علاج ابھی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں آیا خدا کے نزدیک تو ہے لیکن ابھی ڈاکٹر اور حکیموں کے ہاتھ نہیں آیا تو یہ کف یہ روحانی کینسر کی بیماری کافروں کا جہن میں جانا بطور تہذیب کے اور مسلمان کا جہن میں جانا بطور تہذیب کے آسان سا انسان سونے کے اندر کھوٹ ملا ہے کسی برتن میں رکھ नीचे نیچے آگ جلائی وہ سونا तो تو گرم تو ہوتا ہے سونا بھی لیکن وہ نکھارنے کے لیے اور کپچیاں لکڑی بھی ڈالی جاتی ہیں آگ میں بھی لیکن وہ جلانے کے لیے تو کافر کا آگ میں جانا ایسا ہے جیسے لکڑی کا آگ میں ڈالنا اور مسلمان کا جنم میں جانا ایسا ہے جیسے کھوٹے سونے کو نکھارنا بس اب اس سے زیادہ میں کیا سمجھتا عربی کے پیچھے کا الفاظ کہوں گا تم نہیں سمجھ سکو گے تم انگلینڈ بال سیدھی سمجھ سمجھ رو بھی کافر کا جہنم میں جانا جو ہوتا ہے یہ جلنے کے لیے جانا ہوتا اور مسلمان کا جہنم میں جانا نکھرنے کے لیے جانا ہوتا ہے ساری تکلیفیں اٹھا کے نکھر، نکھرتا ہے اور نکھر کے جب بالکل روحانی دیوارے سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو اس کو ایک نہر میں داخل کر کے اس کا بدن بھلا چنگا اچھا بنا کر پھر اسے جنت میں ہمیں شکلیں داخل کر دیتے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور تم مسلمان ہیں چاہے کتنے قصور وار ہوں ایک, ایک دن جنت تو ضرور ملے گا لیکن اس کے لیے اتنا ہے کہ موت تک ایمان کو بچا کر لے جائیں ایمان کا ایک ذرہ بھی بچا کر لے گیا تو, تو جنت مل جائے گی لیکن وہ ایمان کا ذرہ بچانا موت کے وقت میں وہ باقی رہے وہ کیسے باقی رہے گا جب کہ اس کے چاروں طرف فرائض ہو اماد نماز الرزا ذکا صنعت وغیرہ جو کچھ بھی جس پر فرض ہے وہ ادا کرتا رہے اور فرضوں کو بچانے کے اس کے چاروں طرف مستحبات اور نفلے اور سنتیں ہوں تو یوں یہ سارا ایک لمبا چوڑا سرکل دے دو گے تو بیچ میں وہ ایمان بچ جائے گا وہ جوہر بچ جائے گا اس کو بچا کر دے گیا تو بیڑا پا رہا. لیکن خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے غلط کاموں کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ چھوڑنے کی وجہ سے اگر سزا ہوئی تو سزا یہ ہوتی ہے کہ دھیمے دھیمے آدمی فرضوں کو چھوڑ دیتا ہے اور دھیمے دھیمے آدمی پھر اور آگے بڑھتے بڑھتے خدا نخواستہ اگر موت پر ایمان باقی نہ رہا تو پھر پھر خطرہ ہے کہ مسلمان کے جی قبرستان میں دفن ہوا اور قیام اپنے کافی کے زمرے اللہ میرے کو تم کو سب کو محفوظ رکھے اس سے اور بلکہ دنیا بھر کے کافروں کو بھی اللہ ایمان دے دے یہ ساری دوڑ بھاگ اسی لیے ہے کہ وہ ایمان کو بچا کر لے اچھا یہ کبھی دماغ میں مت آنے دینا کہ بھئی یہ کافر میں کفر تو کیا سات سال اور جہنم اسی کو ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی بات کبھی تم مت کہنا کیوں اس کی نیت یہ تھی کہ ہمیشہ زندہ رہوں گا تو کافر بنا رہوں گا اور مسلمان کی نیت یہ تھی کہ ہمیشہ اگر زندہ رہوں گا تو مسلمان بنا رہوں گا تو آدمی کی نیت پر اگلا سارا معاملہ ہے دوسری بات سزا جو جاری ہوتی ہے وہ جرم پر ہوتی ہے جرم اگر ہلکا تو سزا ہلکی جرم اگر بھاری تو سزا بھی بھاری یہ کسی کورٹ پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جتنی دیر جرم کرے اتنی دیر ہی سزا ہو ایسا نہیں ہوتا گولی مار دی کسی کو ایک منٹ کا جرم اور سزا بیس سال کی دنیا میں ہوتا ہے ایک منٹ کا جرم اور بیس سال کی سزا یہاں کوئی کچھ نہیں کہتا تو کفر تو ساٹھ سال کا لیکن ہے بڑا جرم تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلد اللہ محفوظ رکھے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے جنت کا داخلہ ہوگا اگر دنیا کے اندر ہم دیندار بنے رہے اور دینداری کو دنیا میں پھیلاتے رہے ہیں یعنی ہم دین کی خدمت کرتے رہے بھول تو نہیں کہ دین کی خدمت کے معنی کیا مطلب دین کی خدمت کا سمجھ گیا سب مجھے ہندی کی زندگی کرتا دنیا میں اگر دین کی خدمت ہم کرتے رہے تو قبر سے لے کر حشر سے لے کر سب معاملہ کلیئر ہے بالکل صاف ناشتہ بالکل تیار ملے گا صبح کا کے نیچے اور دوپہر کا کھانا جا کے ہوگا جنت میں اور رات کا کھانے کی تو کوئی بات نہیں اس کے لیے جنت پہ رات نہیں آنے کی اندھیرا ہوتا ہے رات میں تو جنت پہ اندھیرا ہی ہوگا اچھا چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر ملی تو پوری دنیا سے دس گنا بڑی وہ جنت ہوتا ہے اسی ہزار پہ ملیں گے نوکر چاقر ستر بہتر ملیں گی بیوی جنت کے مکان کی اینٹیں سونے اور چاندی ان کے جوڑنے کا گھارا مشکل جنت کی زمین کی مٹی زافران کی جنت کے پتھر کنکر ہیرے اور جواہرات سواریاں وہاں کی بڑی تیز رفتار جو نعمت ملے گی کبھی چھینے گی نہیں زندگی ملی جنت کی بہت کبھی نہیں آئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو جنت میں جوانی ملے گی بوڑھاپا کبھی نہیں آئے گا جنت के کپڑے نئے ملیں گے پرانے کبھی نہیں ہوں گے ویرائتیاں اور کشمیر بدل بدل کر نعمتیں ملیں ہمیں تو جنت پہ آدمی کبھی اکتاائے گا نہیں اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور دیدار ہوگا بازو کو تو دن میں دو مرتبہ اور بازو کو ہفتے میں ایک مرتبہ بازوں کو کچھ آگے اور اس میں ایسی لذت ہوگی جنگل کی کسی نعمت کے اندر وہ لذت نہیں آئے اور آدمی کبھی اٹھائے گا یہ ساری نعمتیں اسے مل گئی اچھا قیامت کا دن اس آدمی کے لیے ایسا ہوگا جیسے چندرکاش نماز پڑھنا اس کے بھی مقابلے جو بےدینی کے ساتھ دنیا میں رہا اور ساری لذتیں اس نے اٹھا لی مرنے کے وقت سے جو مشکی سزا شروع ہو گئی قبر کے اندر رکھا گیا تین سوال ہوئے جواب نہیں دے سکا سانپوں نے کاٹنا شروع کیا فرشتوں نے مارنا شروع کیا اندھیرے نے ستانا شروع کیا آگ نے جلانا شروع کیا قبر نے دبانا شروع کیا اور اس نے چیفے مارنا شروع کیا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا قیامت کا دن آیا تو اسے عرش کے نیچے سایہ نہیں ملے گا سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہیں پر اس کا حشر ہوگا اتنا پسینہ بدن سے نکلے گا بازوں کے کہ ستر گز زمین کے اندر پسینہ جائے گا پسینہ آئے گا گرمی کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے حساب پڑا لمبا پانچ باتیں پوچھی جائیں گی عمر کہاں گزرائے تو ساری عمر کا حساب جوانی کہاں بجائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں پر خرچ کیا جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا یہ پانچ باتیں قبر میں تین باتوں کا امتحان قیامت میں پانچ باتوں کا امتحان بڑا سا اور اس کے بعد جہنم میں داخلہ جہنم میں داخلہ کافر کا مسلمان کا کچھ فرق ہوگا کافر کا زیادہ شدید مسلمان کا اسے تھوڑا ہلکا وہ ہلکا بھی یہاں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ شدید ہوگا سانپ اونٹ کے برابر بچھو خچر کے برابر اور یہ بدن جو ہے بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا جنتی کا بدن تو ہو جائے گا ساٹھ ہاتھ کا جنتی کا بدن تو ہوگا ساٹھ یعنی سکس ٹری ساٹھ ہاتھ کا وشی سمجھا لیجیے ساٹھ ہاتھ کا بدن ہوگا جو حضرت عالم علیہ السلام کا بدن تھا اس لیے کہ وہاں کے انگور اور بیر مٹکے کے برابر ہوں گے تو مو بھی بڑا ہونا چاہیے جو ساٹھ ہاتھ کا ہاتھ بھی ہوگا تو انگور اور دیر کو مو میں ڈال دے گا بہت تاسانی کے ساتھ جو ہوگا لیکن جان نی کا جو بدن ہوگا وہ ساٹھ ہاتھ کا نہیں ہوگا اللہ حفاظت ہو پائے وہ بدن بہت بڑا ہوگا اتنا بڑا کہ سی دیکھ ڈھال اخرت کے پہاڑ کے برابر ہوگی جبڑا کتنا بڑا ہوگا انداز لگا ڈھال اتنی موٹی کی تین رات تک چلو تب جا کے ڈھال پوری ہو اللہ حفاظت ہو پائے یہ ہوا لمبا چوڑا اس کا بدن بہت لمبا چوڑا سانپ اونٹ کے برابر بچھو خچر کے برابر لگے رہیں گے پورے بدن پہ ایک مرتبہ کاٹے چالیس سال تک اس کی تکلیف ہوگی فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے بھوک اور پیاس دونوں ستائیں گے آگ جلائے گا اندھیرا ستائے گا آگ کالی کالی ہوگی اس کو جانا نہیں ہوگا کھانے کے लिए کانٹے تھا دس पीने के پینے کے गरम بہت گرم پانی پیٹ میں جا کر انتریاں کٹ کے گر پڑیں گی پانی اوپر سے بھی بہایا جائے گا گرم تو یہ چمڑی جو ہے جل جائے گی اور اندر کے है کٹ کے گر پڑیں گی یہ سزا ہے کاخر کی شدید ہے مسلمان کی سے تھوڑی ہلکا اللہ حفاظت تو وہ سارا ابر حسر سے لے کر تو سارا معاملہ اچھا ایک بات میں اس پہ کہہ دوں یہ یورپ ہے بہت سے تمہیں ایسے ملیں گے کہ جو پریشان کریں گے کسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے آدمی بالکل مرتبہ ملے گی یا تو پھر دوبارہ زندہ کیا ہوں گے عام طور سے یہ بات ذہنوں میں ڈاڑی جاتی ہے اور خاص کر کے جو لوگ کالجی وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان کے میں زیادہ تو میں مختصر لفظوں میں بتا دوں ضرورات بن جائیں گے آدمی کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ ہوگا اور مجرم کے لیے قیامت کے دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور بعض مجرموں کے لیے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور ایمان والے خرما برداروں کے لیے قیامت کے ایک دن ایسا ہوگا جیسے چند رکعت نماز پڑھی بہت مختصر تاجب بالکل مت پر کہ کیسے ہوگا होगा صاحب بازوں کے لیے تو چندر کا جماعت پڑھنے کے برابر दिन اور بازو کے لیے اتنا لمبا دن کے پچاس ہزار سال کے برابر اللہ کی نزدیک کچھ مشکل نہیں تندرست آدمی نوجوان رات کو سوتا ہے صبح کی اذان ہو جاتی ہے اسے بتانا بھی نہیں چلتا رات کہاں کی بوڑھا بیمار آدمی جس کو نیند نہیں آتی اور رہتا ہے وہ پانچ پانچ دنٹ میں گھڑی دیکھتا ہے کہ اگر رات گزرتی ہے تکلیف کا زمانہ لمبا معلوم ہوتا ہے راحت کا زمانہ مختصر معلوم ہوتا ہے ایک معنی فشکل یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ زمین کے بعض کے لیے اللہ نے ایسے بنا دیے کہ وہاں پچاس ہزار سال کا دیں دوسرے ایریوں میں ایک ہزار سال کا دیں اور اشک شاہی کے نیچے جو ایریا ہوگا اس کا ایک ایریا مومنیم کے لیے اس کے اندر چندر کا سمان پڑنے کے برابر دیں اللہ کے نتیجے کچھ مشکل یہ زمانہ جو ہمارا گزر رہا ہے اس کے اندر آپ دہلی چلے جاؤ تو تیرہ چودہ گھنٹے کا دن ہے اور یہاں پر سترہ اٹھارہ گھنٹے کا دن ہے گلاسکو چلے جاؤ بیس گھنٹے کا دن ہے ناروے چلے جاؤ تو اکیس بائیس گھنٹے کا دن ہے ناروے کے شیمال میں چلے جاؤ تو دو تین مہینے کا دن ہے اور پتو شیمالی میں چلے جاؤ تو چھ مہینے کا دن ہے وہی سورج ہے وہی زمین ہے ایریوں کے فرض سے کی لمبائی چوڑائی میں فرق ہو جاتی ہے تو حشر میں میدان میں کرنے والا خدا اس پر قادر مطلق ہے جس نے آگ کر کے دکھایا وہ خیال کے دن کر کے دکھایا زیادہ لمبی چوڑی سمجھا نہیں سر ریزا ریزا ہو گیا ذرہ ہو گیا دوبارہ کون زندہ کرے گا اللہ زندہ کرے گا مشکل کو مشکل اس لیے کہ اس وقت میں جو ہم یہاں بنے بیٹھے ہیں ہم کیا تھا یہ انسان کیا تھا ابھی سوا پانچ فٹ کا ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک بارش کا اور ماں کے پیٹ کے اندر جو تھا تو چند انگل تھا اور چند انگل سے پہلے منی کے دو گندے قطر جتنے بھی ہم ہیں شروع میں کیا تھے منی کے دو گندے قطرے اور منی کے گندا قطرے سے پہلے یہ انسان کیا تھا ریزا اور خوراک کیونکہ خوراک سے منی بنتی ریزا اور خوراک اور خوراک میں یہ انسان تھا اچھا غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں تھا سورج کی کرنوں میں ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں تاروں کی تاثیر میں زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگی میں یہ انسان دکھ ہوا تھا بالکل اچھا اس بکھرے ہوئے ذرات کو جس اللہ نے جوڑا اور جوڑ کر خوراک بنایا تھا. خوراک سے منی بنائی منی سے انسان بنایا اور پھر اس کو بڑا بنایا سوا پانچ فٹ کا تو کیا وہ اللہ جن بکھرے ہوئے ذرات کو جوڑ کے سوا پانچ فٹ کا بنا کے اسے زندہ کیا تو کیا وہ اللہ کل قیامت کے دن ان بکھرے ہوئے ذرات جو ایک ہی جگہ بکھرے ہیں یہ تو پتہ نہیں کتنے سو مائل میں بکھرا ہوا تھا کتنے ہزار مائل میں بکھرے ہوئے ذرات اسے جس اللہ نے جمع کر دیا تو کیا وہ اللہ ایک تھوڑی جگہ میں بکھرے ہوئے سرات رات کو دوبارہ جوڑ کے جمع نہیں کر سکتا کیا تو ایمان ایماندار ہم اس پر کے آسرت میں دوبارہ مر کے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب اس پر بعض بے ایمان یہ ہی کہتے ہیں کہ پھر میری نانی کو زندہ کرا دوں مزدور کے سامنے بھی بکھاپ کے زمانے دکھا دادا کا دادا جو تھا اسے زندہ کرا دوں وہ آ کے تمہاری رسالت کو بتاتے تو ہم مانیں گے اور آج کے زمانے میں وہ کہتے ہیں سمجھو اچھی طرح ہم زندہ نہیں کریں گے تیری نانی کو وہ کہتا اللہ سے زندہ کرا دو اللہ تعالی کی ترتیب ہے <تصفح> ترتیب کے ساتھ ہر کام کرتا ہے تربوز کو جانتے ہو کلنگڑ کو یا تربوز کہو بیج اس کا چھوٹا زمین میں ڈالا جاتا ہے تو چھ مہینے میں تربوز بنتا ہے آم کی گٹری کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو سات سال میں آم کا درخت بنتا ہے میاں بھی ملتے ہیں تو منی یہ بھی ایک بیج ہے حمل ٹھہر گیا یہاں جو بچہ بنتا ہے نو مہینے میں مرغی کے انڈے کے اندر کی جو سفیدی اور زردی ہے یہ ایک بیج ہے مرغی کے پر کے نیچے رکھ دو تو اس کے اندر سے جو بچہ نکلتا ہے تو وہ نکلتا ہے فطری طور پر یعنی فطری جو دیکھا ہے،, ہے تو مشینوں کا دیکھا ہے اس کے اندر غیر سادت النسب جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر وہ لذت بھی نہیں ہوتی جو سادت النصب بچوں میں ہوتی ہے مرغی کے یعنی جو مرغی کے پر نیچے فطری طور پر جو میں اس کی بات کر رہا ہوں انکار اس کا بھی نہیں کر رہا تو میں یاد کر رہا ہوں کہ بچہ مرغی کا نکلا انڈے میں سے اکیس دن میں اب دیکھیں سارے بیجوں کا فرق تربوز چھ مہینے میں آم سات سال میں انسان نو مہینے میں مرغے کا بچہ اکیس دن میں دھرتی بہن خدا کیا کسی کی بیوی کو ٹھہرا حمل ہو گئے تین مہینے اب اگر یہ میاں اس بیوی پر زور ڈالے کہ تو بچہ کیوں نہیں جمتی وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ نو مہینے کی ایک ترتیب خدا کی مقرر ہے صحیح معاملہ معاملے میں مہینے میں بچہ گا اگر وہ اس پر یہ دلیل کرے کہ مرغی جو ہے یہ تو اکیس دن میں دیتی ہے بچہ تو تو تورت ہو کر تین مہینے میں بھی نہیں دے پاتی تو دیکھیے اس پر آپ حضرات کو یعنی اس کی بے وقوفی پر ہنسی حصی کہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے ایک تو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے इतना मोटा तरबूज तो छह महीने में आ गया तो इतनी छोटी ये जो आम की गुठरी है ये सात साल में क्यों आम बनता है ये कहने की हमारे लिए गुंजाइश थी चुना की तरतीफ है मेरे मुहतर दोस्तों दुबारा सुन लो तरबूज का बीच आम की गुठनी इंसान की मनी अंडे की सफेद की धरती हर ये इंसान जो है زندگی پوری کر کے جب مرہ تو یہ بھی بیج ہے انسان لاش یہ بھی بیج ہے اس بیج کو زمین میں دفن کر دیا چاہے اسے آگ میں جلا کر راک بنا کر اڑایا بہایا آخر وہ راکڑی تو زمین ہی میں آ جائے گی تو انسان کے بدن کو یعنی بیج بنا کر زمین میں دفن کیا اس کے اگنے کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہ قیامت کا دن ہے اس کے پہلے اگر کوئی کہے زندہ کر دو تو وہ ایسا ہوگا جیسے تین مہینے میں اپنی بیوی سے بچہ جلنے پہ اس پر جیسے ہمیں ہنسی آتی ہے تو ویسے اس پر بھی ہنسی آنی چاہیے یہ مشریقین مکہ نے بھی کہا تھا انہوں نے بھی کہا تھا ایزا متنا بکنا ترا بم ہمارے باپ دادا مر گئے پھر بھی زندہ ہوں گے ہمارے باپ دادی زندہ ہوں گے تک باقی نہیں رہی مٹی رہیں گی اللہ جواب دے دے اول نخری لم کہہ دو جو پہلے مر چکے جو بعد میں رہیں گے یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے اس دن جو معین دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے وہ قیامت کر دیا چوبیس دن بس مل جائے گا ماں کے پیٹ میں جو بچہ اللہ نے بنایا وہ تین تین اندھیریوں کے اندر بنا یا لائٹ آف کر دو تو کارخانہ بند لیکن ہماری لائٹ پہلے ہی سے آف ہے اور تین اندھیروں ماں کے پیٹ کا اندھیرا بچے بچے دانی کا اندھیرا اور بچہ جو ان سے پردے میں جتنا ہوا ہوتا ہے جو ان سے کور میں اس کا اندھیرا ان تین اندھیروں میں اللہ نے اس بچے کو بنایا ہمارا اسی سے گزر کر آئے اور اس جنمل کے بچے میں آنکھ کان ناک منہ ہاتھ پیر دل دماغ کوجڑی کلیجی بلی پھیپڑا گردہ مسانہ ہسلی پسلی کوہنی پنجاب ہتھیلی چار پانچ کنگلیاں تین پوروی ریٹ نہ ہو یہ سب اللہ نے تین تین اندھیری کی کوٹڑی کے اندر اللہ نے یہ بنایا اپنی قدرت سے ایسا قدرت رکھنے والا یہ خدا ہے ایسے قدرت رکھنے والا یہ خدا ہے میرے محترم دوستو اچھی طرح سے سمجھ لو وہ قدرت رکھنے والا خدا دوبارہ زندہ کر کے پھر حساب دے کر جنت یا درزخ والا معاملہ چلے گا اچھا یہ تو میری ساری مرنے کے بعد دینداری پر کیا ملے گا اور بے دینی پر کیا ہوگا یہ میں نے مرنے کے بعد کا بتایا ہے نا خبر کا بھی میں نے بتایا قبر کا بھی میں نے بتایا قبر کے اندر بھی حالات کسی کے اچھے ہوں گے کسی کے برے ہوں گے لیکن اس میں ذرا ایک ڈاکٹر صاحب بہت میرے پاس آ کر بیٹھے اور اس سے کہنے لگے بھائی صاحب قدر کے بعد والی بات جو ہے یہ میں مسلمان ہوں میری یہ بات پر مجھے یقین ہے لیکن میرے شادی کی جو ہیں وہ دہنی ہیں اور وہ میرے کو اس لائن میں بہت پریشان کرتے ہیں और उस वजह उसकी है खबर को खोलो तो कोई चीज अंदर दिखाई नहीं देती तो मैंने डॉक्टर साहब को समझाया डॉक्टर साहब देखो बात यह है कि बहुत सी चीजें तुम डॉक्टरों को दिखाई देती हैं मरीजों को दिखाई नहीं देता मरीज उसे मान लेता है बहुत सी चीजें हवाई जहाज के पायलट को दिखाई देती है पैसेंजरों को दिखाई नहीं देती पायलट को सुनाई देती है पैसेंजरों को सुनाई नहीं देती पायलट अगले एरोड्राम से जब वो बात करता है पूरी बात को सुनता है पैसेंजर पास भी खड़ा हुआ होता है उसको बात सुनाई भी नहीं देती समझ में भी नहीं आती उसे अपनी आंख के जरिए आलात के जरिए आगे जो मौसम आने वाला है पहले से उसे मालूम होता है और पहले से बता देता है कि हवा की जो चलन है वो जरा खराब हो रही है तो जरा पट्टे वट्टे बांध होते تو جو چیز اسے دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دی جو اسے سنائی دیتی ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دی حالانکہ وہ بھی اسی دنیا میں ہم بھی اسی دنیا میں ایسے ہی امیائی کرام رام رحم السلام سلام جو ہے وہ روحانیت کی لائن کے ماہرین ہیں ماتری لائن میں اتنا تفاوت ہے نبی ہوتا تو انسان ہے لیکن عام انسان میں جیسا نہیں ہوتا ہوتا تو انسان ہے اللہ نے نبوت فرشتے کو نہیں دی فرشتے کو نبوت ملتی تو اس کا اتباع ہم نہ کر سکتے کیوں اسے کھانے بھی نہیں پینا بھی نہیں بیوی بھی نہیں بچے بھی نہیں اس کے پیچھے کیسے چلتے تو نبوت بیت دی انسان کو کہ ان کے ساتھ بیوی بھی ہے بچی بھی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے جادو کیا جائے نبی پر تو جادو بھی ہو جاتا ہے زہر کا بھی اثر ہوتا ہے تلوار ماری جائے تو پھول بھی نکلتا ہے بچے کا انتقال ہو جائے تو غم بھی ہوتا ہے خوشی تو خوشی بھی ہوتی ہے اس طریقے اس کی بھی حاجت ہوتی ہے کھانے پینے نہیں بھی, بھی حاضر ہوتی ہے دھوپ کی تکلیف بھی آتی ہے پیاس کی تکلیف بھی آتی ہے تو اس لیے اللہ نے نبی انسان کو بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلاح سے کہ آپ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن اب اس سے اگلا اوپر کا درجہ بتایا ایک خاص بات ہے میری یعنی نبی کی ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ میرے اوپر وہی آتی ہے اور اوپر نہیں آتی بس اب نبی کی نوعیت بدل گیا عام آن انسانوں میں تو صرف انسانیت ہے اور نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت مشریت تامہ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر فرشتوں والی خونیاں بھی ہوتی ہیں اس نبی میں فرشتوں والی ہندیاں بھی ہوتی ہیں تاکہ فرشتے سے کناسبت ہو ہے نا اور پھر وہ انسانوں میں منتقل کر سکے بات کو اس لیے نبی کو وہ چیزیں دکھائی دیتی جو عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی اور وہ چیزیں سنائی دیتی عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی مدینے کے قبرستان پہ گزرے ہوئے بزرعے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر کے اندر اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اس کو چغلی کی وجہ سے اس کو پیشہ میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور آدمی ساتھ ان کو کچھ نہیں دکھائی دیا کچھ سنائی نہیں دیا میں نے ہماری جان کے پائلٹ سے کہا میں نے کہا تمہیں جو سنائی دیتا ہے مجھے سنائی ہی نہیں دیتا تمہیں جو دکھائی دیتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا حالانکہ تم بھی اسی دنیا میں میں بھی اسی دنیا میں لیکن اللہ کا میں بھی جو روحانیت کے کا ماہر ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا پیلٹ والی لائن کو ہم کوشش کر کے سیکھ بھی سکتے ہیں نبی والی لائن کو کوشش کر کے ہم سیکھ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ نبوت تو اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے اللہ کا دین آج میں خود اپنی محنتوں سے نبوت نہیں لے سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے نماز کے اندر ذرا آگے بڑھے پھر تھوڑے پیچھے سے پیچھے ہٹے نماز کے بعد پوچھا تو جواب دیا جنت بندھن کر میرے سامنے آئی تو میں ذرا آگے ہو گیا اور جہنم میرے سامنے آئی تو میں پیچھے ہو گیا سارا مجموعہ تھا ان میں سے کسی کو دکھائی نہیں دیا اللہ کی نبی نے دکھائی دیا اللہ کے نبی کی آنکھ وہ چیز دیکھتی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا اور اللہ کے نبی کے کان وہ چیز جی سنتے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں سنتا اس کی سنی ہوئی تو مان اور اس کی دیکھی ہوئی تو مان اس کا نام ہے ایمان اس کے بغیر نجات کھانا کھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ ایک لڑکا آیا چھوٹا سا چھوٹی عمر کا ہاتھ ڈال دیا بزرگ کا ہاتھ پکڑ دیا ایک لڑکا وہ لڑکی بہت اس طرح جاتا تھا اور امر کے آزاد کے بارے میں جو بات ہے بھائی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی بات ہے تو اس کے اندر ہم انتظار اس بات پہ نہیں کریں گے کہ ہم کو دکھائی دیے تو ہو مر بالکل ہاں جو مرے گا اسے دکھائی دے گا جتنے مر گئے نا ان سب کو دکھائی دے رہا ہے جتنے مر گئے انہیں سب کو دکھائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا کیا محسوس ہو رہا ہے جو مجرم بندے مارا سانپ کاٹ رہے ہیں فرشتے مار رہے ہیں اور وہ چیزیں مار رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ دنیا میں واپس آؤں یعنی اسے کہا جا رہا ہے کہ اب نہیں رب مرد جہاں میرے کو واپس کر اللہ کے اندر کر اب نہیں دنیا میں تم کو سمجھا دیا جو مر گئے ان کے سب کو سمجھ میں آ گیا دعوت کیا ہے جو بات موت پر سمجھ میں آگے باغی ہے اس کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا یہ ہے نا پر تو سب کی سمجھ میں آ جائے جو مر کے ان کی بھی سمجھ میں آ گئی ہمیں تو مرنے سے پہلے پہلے, پہلے پوری دنیا کے بچنے والے انسانوں کو سمجھانا اس کا نام ہے نا اس کا نام ہے دا. ہم نبی کی بات اچھا دیکھو جو آدمی مرتا ہے نا تو مرنے کے وقت میں تو آدمی مر والا منی جاتا ہے لیکن وہ ایمان دیکھ کر ہوتا ہے اس کی قیمت بھی ہوتی ہے بن دیکھے کا جو ایمان ہے اس کی قیمت ہوتی ہے مرنے کے وقت میں دیکھا خدا کے جی آزاد کو مان لیا کہ میں اللہ کے نبی کو نبی, نبی, نبی مانتا سچا ہے اللہ کے نبی تو اسے کہا جائے گا کہ ت نے نبی کی خبر کو نہیں مانا تو نے تو اپنی نظر کو مانا اگر نبی کی خبر کو مانتا تو بغیر دیکھے مانتا اب مان رہا ہے تب تو, تو اپنی نظر کو مان رہا ہے نبی کی خبر کو نہیں مان رہا اور ہم مرتے سے پہلے پیسے مان رہے ہیں تو اس کے مانا یہ کہ ہم نبی کی خبر کو مان رہے ہیں اور جو لوگ مر چکے وہ بھی مان رہے ہیں لیکن وہ اپنی نظر کو مان رہے ہیں نظر کی کوئی ویڈیو نہیں خبر کی ویڈیو نبی کی خبر کی ویڈیو نظر کی کوئی ویڈیو نہیں سارے مان مانگے جترم شری گرم کو پاریشن مان رہے اب مرنے کے بعد کمزوروں کی باتوں کو سزا ہو رہی لیکن کہا جاتا کہ اب تمہاری کوئی بھیجو جنہوں نے صحیح مانا ان کے ماننے کی قیمت ہے اور دیکھو پکا ایمان والا لگ بنی اس کو بے ایمانوں نے مار دیا مر گیا اب اس کی لاش کو جلا دیا بے ایمان تو ہماری نظر کیا دیکھ رہی ہماری نظر تو دیکھ رہی ہے آگ لیکن نبی کی خبر کیا بتلا رہی باغ ہے بھی ہے ہم کیا مانیں گے ساری دنیا تو کہے گی یہ آگ میں اور ہم کیا کہیں گے انشاءاللہ یہ باغ میں ارے کٹور کافی ایک کٹور کافی مر گیا اب اس کے اوپر مسالہ وغیرہ لگا کے اس کی لاش کو باغیچے میں رکھنا اور چالو کرنے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے یہ آدمی ہے باغ میں لیکن ہم کیا کہیں گے یہ آدمی ہے آگ میں کیوں ہماری نظر تو دیکھ رہی ہے باغ لیکن نبی کی خبر دے رہی ہے آگ تو ہماری نظر غلط دیکھ سکتی ہے لیکن نبی کی خبر غلط نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی ہماری غلط دیکھ سکتے ہیں لیکن نبی کی زبان غلط نہیں بول سکتی حضور, حضور, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گئے تو ذرا درود صرف لیا تھا اور چھوٹے میں چھوٹا درود میں بتا دوں صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ صلیم یہ فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام آیا اس پہ میرے اوپر درود میں بھیجا وہ مقیل ہے اور yes. یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا تو خدا اس کے اوپر دس مرتبہ رحمت ناز کرے گا اور ڈبلو بی نکلنے کے بعد اس کی مشکرائی جاتی ہیں کہ روزانہ سو مرتبہ صبح سو مرتبہ سے آپ درود شریف پڑھ دیا کرو اور اس کی آتے پھر زندگی بھر رہتی ہے تو دو سو مرتبہ تو کم سے کم اور زیادہ جتنا درود پڑھ سکو کہ میں نے بیچ میں کہہ دیا تھا کہ حضرات درود شریف سے چپ کے چپکے پڑھ لیا کریں تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال ملے بہر کیف نہیں اور کر رہا تھا کہ ہماری نظر تو غلط دیکھ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن نبی کی زبان غلط نہیں بول سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے دن سے صحیح ہوتی ہے اور کروڑا کروڑ سال کے بعد صحیح رہتی ہے حضور کی بات کا تجربہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں جو بات زبان سے نکل گئی پیٹرن بات ہو گئی اب ہمیں کسی زیادہ اس میں لپن چھپن کی ضرورت نہیں ہمیں زیادہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں اگر ہمارے کان میں یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے بس جو لوگ چاند پر گئے اور آئے انہوں نے جو کہا سمانتے ابھی دیکھ کر آئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چاند پر جا کر جو سمجھے ہمارے نبی نے تو ہم کو زمین پہ بیٹھے بیٹھے سمجھا دیا چاند پر جا کر جو تقریر کی ایک نے جس کا دماغ حاضر رہا بق دو کہاں جو بنا وہ آپ طرف اسے زیادہ جانتی اس نے جو تقریر کی تو یہ کی کہ چاند پر جانے کے بعد زمین ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے گیند گیند छोटा सा गेंद बॉल तो बड़ा होता है गेंद मुझे बड़ा मजा है, मैंने अंग्रेजी ने फरमाया गेंद जैसे दिखाई चांद तक पहुंचे और निर्ट तक जब पहुंचेंगे तुम इससे भी छोटे दिखाई देगी या मेरे दिखाई नहीं देगी تو ابھی تو اتنی ساری محنتوں کے بعد یہ دنیا گیند جیسی انہیں دکھائی دی پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سال پہلے ہی بتا دیا کہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو ابھی ان کی تحقیقات میں تھوڑی کسر ہے اللہ کے لیے مروی تک پہنچ جائے تو ان شاء اللہ چودہ سال پہلے والی بات پکی ان کی سمجھ میں آ کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ابھی تو گیند تک پہنچے ہی اتنی جھٹ مار کے جس بات کو وہ سمجھے جب مارے بغیر زمین پر بیٹھے بیٹھے نبی کے بات سن کر ہم وہاں پہنچ گئے اب رہا چاند اب رہا چاند اس کے یہ تو وہاں پہنچ گئے تو چاند پر پہنچنا کمال نہیں زمین پر کھڑے کھڑے ملی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا اسے بڑا کمال ہے یہ ہماری نبی کے ہاتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ملتا. ملتا. اوپر جانے کے جو وقت آیا یہ ترقی کا دور میں ان کا تو زمانہ بتلا رہے نا یہ کہتے ہیں ہمارے تیز رفتار ہمائی جہاز بڑے تیز رفتار روکیٹ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر جانے کے وقت آیا تو پہلا مکہ مکرمہ کے پہلا اسٹیشن کو مسجد دے بیت بہتر مقدس اور اس جب اوپر جانے کے وقت آیا تو اوپر جانے میں جو دوسرا اسٹیشن ہوا وہ پہلا آسمان بیچ میں کہیں نہیں تھے اور یہ تو اتنی محنتوں کے بعد ہزاروں سال سے انسانیت نے سائن پر محنت کرتے کرتے یہ پیسنجر گاڑی اگر پہنچی تو ایک چھوٹا سا اسٹیشن جو اقرب ترین سیارہ جسے چاند کہتے وہاں پر پہنچی ہے ابھی تو پہلا اسٹیشن ہے اس کا انسانیت کا پہلا اسٹیشن اور یعنی چاند تک پہنچے پیسنجر گاڑی کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر چھوٹے اسٹیشن جو اٹھائی جاتی ہے یہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ابھی ابھی ابھی آگے نہیں چلے آگے چلیں گے تو میرے پر پہنچیں گے اور ہمارے ذریعے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس سے چلے ہیں سبحان اللہ نہ چاند پر رکے نہ مرنیش پر روکے نہ صورت پر رکے کہیں پر نہیں روکے اگر رکے ہیں تو جا کے پہلے آسمان پر روکے پہلے آسمان پر جا کر رکے اور وہاں کی ساری دیکھ اس کے بعد پھر جو چلے ہیں تو دوسرے آسمان پر جا کر روکے روکے پل فاسٹ نہ اور ساری جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی فرشتے بھی دیکھے زمین سے آسمان پر اعمال کا جانا دیکھا آسمان سے زمین پر فیصلوں کا آنا دیکھا یہ سب دیکھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اس کے بعد پھر سدرت المنتہا پر پہنچے شدرت المنتا پر پہنچے تو وہاں پر جا کے حضرت جبری علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کے آگے تو میں نہیں جا سکتا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا اگر یک اکثر منہ یہ بنتر پرم پڑو گے تو جلدی ہی آگے میں بڑھوں گا جل کے رکھ اس کے آگے نہیں جا سکتا سورے پاک سب بالکل اوپر ماں بل صاحب انلو او جو بات اللہ کی نہیں کہتے اپنی خواہش سے نہیں کہتے وہ اللہ کی بہی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے وہ وہی سی بات کرتی اند اللہ او ادنا اور پھر آگے وا ہا کیا ہو ہے وَأَوْحَا إِلَى عَدْبِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَا أَفَتُمْ عَرُونَهُ وَنَا مَا يَرَا <اغسر> اره جو كُن و دیکھ کر آیا تُو جغر رئي رابسك تُو جغر رئي رابسك مشرقين مكة سيك تُو جغر رئي رابسك جو كشو دیکھ کر آیا ایسي ایسي دیکھ کر آیا جو جبل سميني دیکھ ایک موقع پر جا کر دیوی نے کیا جس سے آگے وہ نہیں جا سکتا اس سے آگے حضور پاک صلاسم تشریف لے گئے اپنے بدن مبارک کے ساتھ اور وہ جو رہے محض جو قلم لکھتا رہتا ہے ہر وقت آئندہ ہونے والی چیزیں اس قلم کے لکھنے کی آغاز کو ہمارے نبی نے سنا اب تک انوشہ اور پھر اس سے بھی آگے اور بالکل تنے تنہا گئے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی کچھ کچھ پتہ نہیں سارے فرشتوں کو ان کے اللہ کے نبی اوپر کتنے گئے اور پھر کتنی ما جو باتیں وہاں ہوئی ہیں اور کیا کیا ہوئی میرے مختلف دوستو حضرت جگریوں کو تو معمولی سمجھ رہے سارے فرشتوں کا سردار ہے ہی ندیوں کا وہی لانے والا فرشتہ اصلی شکل پر آ جائے تو پیر ساتویں زمین پر اور سر ساتویں آسمان سے اوپر اور پر پھیلا دے چھ سو تو زمین آسمان کے بیچ کو ڈھانٹ دی جسمانی طاقت خدمت کی ہے کہ نئی تر میں پانچ بستیوں کے نیچے جو انہوں نے اپنے پر کو داخل کیا کوچا کیا تو اوپر سے مرغوں اور کتوں کے اسکول کی آوازیں آ رہی تھیں اور انٹ دیا ایک پر کے کنارے میں تھی طاقت تو چھ سو فروں میں کتنی طاقت محبا. پورے بدن میں کتنی طاقت یہ تو جسمانی طاقت اور حضرت جبریل کی روحانی کتنی طاقت حضرت جبلی السلام جیسا جلیل و قدر فرشتہ اپنی جسمانی اور روحانی طاقت کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا اور ایک جگہ پر جا کر جہاں پر حضرت جبریل کی جسمانی روحانی اڑان اور پرواز ختم ہو جاتی ہے ہمارے نبی کی جسمانی اڑان اور جسمانی پرواز اس سے بھی آگے ہے انداز لگا ہوگا ہمارے نبی کی روحانی پرواز کہاں پر ہم اس نبی کے مانتے اور ہمارے نبی اس روحانیت کو لے کر قبر میں تشریف دی دے گئے بلکہ وہ روحانیت بانٹ کر گئے ہیں اس روحانیت سے جسے فیض اٹھانا ہے وہ دین کا خادم بنے دین کی خدمت کرے تو پھر اس روحانیت سے فائدہ اٹھانا حضور پاک شاہ کی روحانی کا فائدہ وہ اٹائے لیکن کب جب آدمی دین کا ٹاؤن کرے تو پھر یورپ کی فضاؤں کے اندر حضور اکرم سال سے بھی لائی ہوئی باتوں کی برکات اور خیرات اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو گے اور جب یہ مسلمان میں عملی زندگی آئے گی تو لوگوں کے دل ایسے کھچیں گے کہ تھامے نہیں تھم سکتے تھامے نہیں تھم سکتے بار میں تو وہ ڈاکٹر صاحب کی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ بات تو میں نے کہا نا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے ہیں بالکل طے ہے اور میں نے آس کیا کہ انسان جب مر گیا اس کی روح نکل گیا اب جو سانپ کاٹتی ہے آگ جلاتی ہے یہ جو جنت کی کھڑکیاں کھلی ہے یہ سب اس کی روح کے لیے ہوتا ہے مرنے کے بعد برزخ بیچ جو نعمتیں نتیاں جو تکلیف آتی ہے وہ سب روح کو ہوتا ہے اور اثر پڑتا ہے اس کا بدن پر بھی چاہے بدن جس حال میں بدن پر بھی اثر پڑتا ہے ہوتا ہے روح پر جب وہ روح نکلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتی تو وہ روحانی سات کہاں سے دکھائی دیں گے اور وہ روحانی جنت کا منظر کہاں سے دکھائی دے گا وہ مجھے کا دکھائی نہیں دے گا ڈاکٹر صاحب نے اس سے بھی کہا سب بالکل ساری باتیں میری سمجھ میں آ رہی اور میں ڈر بھی رہا ہوں کہ اللہ مرضی کے بعد ہمارا کیا ہو مرتے ہی ساری باتیں سامنے آنے والی لیکن برے مردے کو جس وقت ہم چیلتے ہیں پھاڑتے ہیں کاٹتے ہیں تو میرے جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ خے کہاں ہیں اور وہ سانپ کہاں ہے اور وہ آگ کہاں ہے اور وہ باغ کہاں ہے وہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ یہ <تصفح> مزاق کے طور پر دہلی ہے تو میرے مرضہ میرا بھی ایمان ہے لیکن میں اس وقت کیا کروں میں نے کہا ملنے دیکھو ان کو کہنے کی بات نہیں ان کو اپنے ماحول ملا اپنے ماحول میں مزہ کو سمجھ نہیں سکتی اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا میں ڈاکٹر صاحب دیکھو ایک بات بیاض کروں وہ آدمی مر گیا اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ عالم برس میں ہو رہا ہے وہ تمہیں یہاں کہاں دکھائی دے گا بدن تمہارے سامنے ہے لیکن اس کے ساتھ جو سانپ یا آگ یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو عالم برسہ میں ہو رہا ہے کنکشن اس بدن سے ہے لیکن وہ کنکشن تمہیں دکھائی نہیں دے گا آپ کے اندر بھی دکھائی نہیں دیتا ایک آدمی ہاتھ دیکھ رہا ہے نعمت جاگنے والا دکھائی نہیں دیتا ایک آدمی مر گیا اس کے ساتھ جو ہو رہا وہ کو دکھائی دے گا دکھائی نہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایک بات تم سے پوچھتا ہوں आदमी जो खाना खाता है तो पेट में पे जाकर क्या बनता है उन्होंने तो हमारे साथ एक हिस्सा जो बनता है शुगर शकर एक हिस्सा बनता है सोल्ट नमक एक हिस्सा बनता है कैल्शियम चूला और एक हिस्सा बनता है आई रन यानी लोहा बनता, बनता है तो मैंने कहा कि मुझे मेरे बदन के अंदर से ایک چمچ شکر کی ایک چمچ نمک کی ایک چمچ ایک پیاری اس کی چونے کی اور ایک سریا لوہے کا نکال کر مجھے میں ڈاکٹر دو سر بات نہیں تھا اسے شما نہیں تھا لیکن اس میں ستا والے ستانے تھے تو میں نے تھوڑا اسے ہیٹ کیا تھوڑا اسے سمجھانے کی کوشش کر ساتھ وہ سوچ میں پڑا تو उसने का मजहब ये है तो हम नहीं दिखा सकते तुम्हें है तो सही ना ऐसा तो नहीं कि दिखा नहीं सकते तुम है नहीं जी मुसहब है दिखा तो नहीं सकते तुम नहीं। तुम नहीं देखो तुम डॉक्टर इस दुनिया में मैं मरीज इस दुनिया में है अब मैंने कहा शकर दो किस्म की है एक इंसान के बाहर एक इंसान के अंदर ऐसे नमक ऐसे लोहा ऐसे छूना एक अंदर एक बाहर है वाला تو دکھائی دیتا ہے اندر والا دکھائی نہیں دیتا یہ ٹھیک ہے میں نے اسی طریقے سے سانپ اور آگ اور باغ ایک تو ہے عالم دنیا میں اور ایک ہے آلم بر جو عالم دنیا کے سانپ اور آگ اور باغ ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے اور جو عالم بر میں ہے وہ دکھائی نہیں دیتا جیسے آپ ہمارے اندر کا شورٹ دکھا نہیں سکتا تو ایسے ہم عالم का کا और اور باغ یہ ہم دکھا نہیں دی... دکھا نہیں سکتے اب رہا یہ کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اندر نمک اور شکر ہے نا بتاؤ کہاں دکھا تو سکتے دی. لیکن ہے یہ کیسے معلوم ہوا وہ آپ کی جان پہ یہ فن سے معلوم ہوا تو ہم آپ کی بات کریں اعتماد کریں گے اچھا مرنے کے بعد آگ یا باغ یا سانپ ہے یہ کیسے معلوم ہوا یہ روحانیت کی کے, کے ماہرین امبیاء کرام علیہ صلاح وسلم کے بتانے سے اور سارے ماہرین کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا ہم نے دیکھ کر نہیں کہا بلکہ ہم نے سن کر کہا یہ نبی کی بات ہے اس کی بات کو ہم نے سن کر کہا اس لیے جیسے تم اندر کا چنا نہیں دکھا سکتے تو ہم عالم ورز کا آگ نہیں دکھا سکتے سانپ نہیں دکھا سکتے اور ہم باغ نہیں دکھا سکتے تو فوراً وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کام پکڑ لیے اور کہاں بڑے صاحب ایسی بات تم نے کہہ دی کہ بالکل میری سمجھ میں آ کہ مرنے کے بعد بڑے مناسب ہونے والے ہیں میرے محترم دوستو پوری دنیا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی لیکن ہماری تمہاری سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ ہم نے اس نبی کا دامن پکڑا ہے اس نبی کا دامن پکڑا ہے کہ جس نبی کے دامن پکڑنے کے بعد ہم ایمان آدے ایک بات بیچ میں میں اور مختصر سی کہہ دوں پھر اپنے بیان کو میں ختم کر لاؤں راکٹ اڑا کر دیکھا ہوائی جہاز اڑا کر دیکھا جنت اور جو زخ ہم کو دکھائی نہیں دیتی عام طور سے ایک کانو بات کانوں پر پڑتی رہتی میں مختصر سی بات سمجھ ماں کے پیٹ میں بچہ چاند اور سورج کو تلاش کرے ملے گا دنیا کے پیٹ میں انسان جلنے تو دوسروں کو تلاش کرے نہیں ملے گا اس بچے کو کیا کہو گے پیٹ سے باہر آ اور دیکھ لیں تو ہم بھی اس کم سمجھ کو کیا کہیں گے مر کر دنیا سے باہر جا اور دیکھ لیں بہت ہی چورے انجیکشن ہوتا ہے کیپسول اور میں بتاؤں ادھر باپ کھڑا ہے اس کے بغیر अगर के کے باہر بیٹا ہے اس کے پاس اس کی بیوی ہے اور بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے بچے کو نہیں معلوم کہ باپ کیا کر رہا ہے اس باپ کو نہیں معلوم کہ میرا باپ کا ہاتھ ابر میں کیا ہے حالانکہ ایک ہے एक एक बारिश का फैसला एक कुछ बता है एक कुछ दूसरे का पता अब वो तो बताने वाला जो मुद्दा रहेगा उस लाइन का जो माहिर है और वो हु दूरा क्रम समा एक मिसाल और दे दू मछली का शिकार करने के लिए शिकारी गया पाओ किलो की, की मोटी कांटे के अंदर डाल और उसने समंदर में डाल दिया दस किलो की मोटी मछली आई اس نے پاؤں گنے کی موٹی دیکھی تو وہ سمجھی کہ بہت بڑی نعمت ملی اور یہ مثالیں فرضی فرض کرو اسے کوئی سمجھا دے اس نعمت کے بعد مصیبت ہے جیسے ہم لوگوں کو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ سو جھوٹ رشوت دھوکا کبن وغیرہ جو ہے ظاہر میں نعمت ہے لیکن اس کے بعد مصیبت ہے بہت بڑی مصیبت ہے اور وہ مصیبت ہے جاننا وہ مصیبت ہے آزاد قبل آدمی کو دکھائی نہیں دیتا اس لیے آدمی جیری ہو جاتا ہے اس مچھلی کو بھی کہا کہ اس کے بعد مصیبت ہے تو وہ مچھلی کہتی وہ مصیبت کیا ہے وہ تو دکھائی نہیں دیتی اور نعمت تو دکھائی دیتی ہے حاضر نعمت غائب مصیبت کی وجہ سے نہیں چھوڑی جاتا سمجھانے والے نے سمجھایا کہ بڑی مصیبت ابھی کہتی بتاؤ کیا ہے سمجھایا اس گوشت کے اندر ہے کانٹا اس میں پھنسے گا تیرا پھر یہ سمندر کے باہر نکال کے رکھے گا کشتی میں لے جائے گا گھر اتنا بڑا چھڑا لا کر کے بیس ٹکڑے آدھا دیکھ کے بنا کڑھائی میں رکھ کر بھولے گا دسترخوان بچھائے گا بیس آدمی ایک ایک ٹکڑے کے سامنے بیٹھیں گے ہر آدمی کے ہاتھ ہوں گی تو دو سو انگلیاں کے بیچ میں تو لوچی جائے گی اور ہر آدمی تیس دانت ہوں گے تو چھ سو چالیس دانتوں کے بیچ میں تو چبائی جائے گی تیرے ہڈیاں تیرے کانٹے بچ جائیں گے وہ سڑک پر پھینک دیے جائیں گے اسے کتے بلی آ کر کھائیں گے کیوں بھئی یہ ساری باتیں آپ آپ ہم چونکہ کرتے ہیں تو ہمیں تو معلوم وہ مچھلی سمندر کے اندر کبھی اس نے دیکھا نہیں تو اسے نہیں معلوم اب وہ یہ کہتی ہے کہ میری سمجھ نہیں آیا इसलिए मैं इसका रिसर्च करूंगी अब वो रिसर्च समंदर में कर रही है और आई और उसने कहा कि सारा समंदर छान मारा मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया न कड़ाई न दस्तरखान न शिकारी दो सौ में से एक उंगली दिखाई नहीं दी छो चालीस एक लाख नहीं बिल्ली की आवाज में मुझे सुनाई नहीं दी नानियों दादियों से पूछा تو انہوں نے کیا سن تو رہے ہیں سینکڑوں سال سے ہم بھی آج تک دیکھا ہم نے بھی نہیں واقعی میں وہ درد کے ساتھ اشاروں کے ساتھ سمجھا رہا ہوں تم لوگ یورپ میں ہو اور اللہ تمہارے ہاتھ اسلام استعمال ہو رہے میں سمجھانے کی کوشش کرا تم تو سمجھے ہو اللہ کا شکریہ تمہارے دیروں میں یقین ہے لیکن تمہیں اللہ کی دین کا دائی بنانا ہے تمہیں اللہ کے دین کا دائی بنانا ہے اور تمہیں پورے مغربی مشرقی ملکوں میں تم دین کا کام دے رہا ہے اس لیے میں تھوڑی سی چیزیں تمہیں دے رہا ہوں کہ تاکہ ان چیزوں کو لے کر تم جاؤ اور ہر جگہ تم اللہ کے دین کی بات ہو یعنی عام طریقے سے سمجھا سکتا بالکل دکھائی نہیں اور دکھائی دے بھی نہیں سکتا میرے محترم دوست اس سے کہا گیا کہ جہاں تلاش کر رہے وہاں نہیں ہو تو پانی کے باہر ہے مچھلی نہیں سمجھ سکتی ان کے پانی کے باہر جو ہوگا اس سے مر چکا ہوگا کیونکہ مچھلی ہوا میں مر جاتی ہے پانی میں زندہ رہتی ہے انسان ہوا میں زندہ رہتا ہے پانی میں مرتا ہے تو وہ ہوا یا منظر بنی جانتا تو ایسے ہی انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور جہنب اور برسخ کے منظر کو نہیں جانتا اس کو تو وہ جانتا ہے جو دیکھ کر آیا وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسان اندھے ہیں تم کہو گے بڑی صاحب آنکھ تو کھلی ہوئی بے شک زمین آسمان چاند شروع وغیرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے اندھا اس کو نہیں کہتے جسے بالکل دکھائی نہ دے کچھ دکھائی دے کچھ دکھائی نہ دے وہ بھی اندھا ہے چاند دیکھ لے گئے دیکھ بھائی وہ درخت ہے وہ بادل اس کے بیچ میں چاند دے انہیں درخت بادر دیکھ رہا چاند میرے کو دکھائی نہیں دیتا بہت دیر تک کوشش میرے دکھائی نہیں دیتا تو پھر آپ نے غصے میں آپ کو آ کر کے جب اندھیرے دیکھنا بول رہا اس اندر کہانی کا اس مانا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہیں ان کو اللہ دکھائی نہیں دیتا فرشتے دکھائی نہیں دیتے جنت دکھائی نہیں دیتی جذب دکھائی نہیں دیتی قبر کا عذاب پر رحمت دکھائی نہیں دیتی حقائق ہے دکھائی نہیں دیتے جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں تو ساری دنیا کے انسان اندھے ہوئے یا نہیں ہوئے अच्छा अंधे का अंधा होना ये नाकामी नहीं है, अंधे का अंधे पन पर चलना, ये नाकामी है अंधे की कामयाबी क्या है किसी आंख वाले से पूछ पूछ कर चले प्यास लग रही अंधे को आंख वाले से पूछ ले वो बता देगा जरा आगे चलो वो देखो सुराई देखो हाथ करो सुराई हाथ पैगी दो मिनट में पानी पी लिया तो अंधे की कामयाबी क्या है آنکھ والے کے پیچھے چلنا اور آنکھ والے کے کہنے پر چلنا ٹھیک ہے نا بھائی تو ساری دنیا کے انسان تو ہے اندھے انہیں حقیقت حق تو دکھائی نہیں دیتی تب ان کی کامیابی کیا ہے یہ کسی کو تلاش کرے جو آنکھ والا ہو اور وہ آنکھ والا ایک ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری چھٹی چیزیں دیکھ کر تشریف لائے معاج میں تو اب پوری دنیا کے بستے والے انسانوں کی کامیابی اس آنکھ والے کی بات کے ماننے میں ہے جو اس آنکھ والے کی بات کو مانے گا اس کا بیڑا پار ہوگا اور جو اس آنکھ والے کی بات کو نہیں مانے گا اس کا بیڑا حرف ہوگا آج اگر مانتا ہے تو بیڑا پار ہے آج نہیں مانتا موت پر مانے گا بیڑا حرف ہے ڈر فیض محمد باہر آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آ کسی دو میں جائے جس کا جی چاہے فمن شاہ پر یو پمن شاہ پر ویک کیا کہی تھی دنیا میں ہم کیوں آئے دین کا کام کرنے دین کی خدمت کرنے خدمت تو سمجھ گئے نا سمجھ گئے نا ہم دنیا میں دین کی خدمت کرنے آئے تھے دین کی خدمت کرنے پر موت کے بعد کیا ہوگا وہ تو سارا تفصیل سے بتا دیا دنیا کا میں تھوڑا سا بچا دوں اگر دین کا کام کرو گے تو دنیا میں کیا ہوگا دین پر دنیا میں کیا ہوگا دین والے کے لیے دنیا میں کیا ہوگا اور بے دین کے لیے کیا ہوگا یہ دو باتیں بتا دوں ختم ہو گیا میں بیان کا کیا ہے بیان کا کیا ہے یہ دو باتیں اور بتا دوں بیان آتا. اسے سمجھ لو ان دو باتوں کو شارٹ کٹ میں دین والے کو چند نعمتیں خدا دنیا میں دیتا ہے ایک نعمت تو یہ کہ اس کے دل میں سکون ہوگا چین ہوگا بالکل طے چاہے مکان کچا ہو کھانا سستا ہو لیکن دل کے اندر اس کے چین ہوگا یہ بالکل تیشنا شدہ بات ہے چاہے بدن کو کتنی تکلیف ہو تھرڈ کلاس کی ریل میں بیٹھ کر ایک آدمی سفر کرے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے بال بچوں تو ساری تکلیفوں میں بھی اسے راحت ہوگی دین پر چلنے میں اسے راحت ملے گی کیونکہ آگے جنت دلّی والی ہے تو دین والے کو پہلا انعام ملتا ہے دل کا سکون دوسرا انعام دنیا کے اندر جو خدا دیتا ہے وہ دوسروں کے دلوں میں محبت اپنے دل میں سکون اور دوسروں کے دل میں محبت پہلی بات کے لیے فلن الحتم طیبہ دوسری بات کے لیے نلدین عامن صحم الرحمٰ محبوبیت ملتی ہے دین والے کو تیسری بات کی ملتی ہے کہ اس کی ہر چیز میں اللہ برکت دے دیتے ہیں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اس کی زندگی میں برکت اس کے مال میں برکت اس کے وقت میں برکت تین بات چوتھی بات یہ ہے کہ دین والا جو ہوگا اس کا ہر کام جو ہے یہ دعاؤں سے بنے گا یہ چار نعمتیں دین والے کو ملتی ہیں اور جو دین آدمی ہوتا ہے اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا چاہے نعمتیں بھری ہوئی ہوں اس کے پاس سکون نہیں ہوتا جیسے فسٹ کلاس میں ایک آدمی جا رہا ہے پانچ سے پھانسی لگنے والی ہے ایسا ہوتا ہے بیدی. دوسری بات یہ کہ اس کی دنوں میں لوگ ہیں تو اس کی محبت نہیں ہوتی بلکہ عداوت ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ اس کی ہر چیز میں بے برکتی ہوتی ہے جمعے کے دن تنخواہ ہوتی ہے سارے قرضے چکا دیتا ہے سنیچر اطراف کے دن سارا خرچہ ہو جاتا ہے اور پھر پیر سے پھر قرضے لینے شروع کر دیتا ہے اور اس کا نام رکھتا ہے تلقی اور ہم کہتے ہیں تلز یہ ہے بے برکتیں بے دین کے لیے بے برکتی چوتھی بات یہ کہ بے دین آدمی کا جب مسئلہ پہ اٹک جاتا ہے تو دعا کی طرح اس کا دل نہیں چلتا ظاہر اسباب میں گلستا چلا جاتا ہے یہ چار نمستے بے, بے دین پر ہیں اور وہ چار برکتیں دین بادے کے لیے ہیں اس لیے اب میں تشکیل پر آ رہا ہوں ہو تو, تو آ جاؤ ہاں بالکل تو کرنی چاہیے زیادہ لمبی بات نہیں ہے تمہیں انتظار ہوگا حضرت جی دعوت برقات کی بات کے سننے کا پر یہی وقت ہے تھوڑا سا تو اسے میں ذرا مستصر کر دوں تاکہ حضرت کی بات بھی آپ کے کانوں پر پڑے اب میری آخری بات سنو دنیا میں ہم کو اللہ نے پیدا کس کام کے لیے کیا دین کی خدمت کے لیے لیکن کھانا اور کمانا جو ہے یہ ہے ہماری ضرورت ہم ہیں دین کی خدمت کے لیے اور کھانا کمانا جو ہے یہ ہماری ضرورت تو ہم ان ضروریات میں لگے لیکن بقدرے ضرورت اور باقی ہمارا سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے کاموں میں لگے تو جو برکتیں پہلی صدی والوں نے اس دنیا میں حاصل کی تھی وہ برکتیں آج پندرہویں صدی کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ابھی تک برکت کا نام سنا ہے لیکن برکت کو اگر دیکھنا ہے تو پہلی شدید والوں کی طرح ہم دین کے کام کو اپنا کام بنا کر کریں اور کاروباری اور گھریلو لائن کو بقدرے ضرورت کریں دین کے کام کو اپنا کام بنا بنانا میری بات تو یاد رہے اگر دین کے کام کو کام بنا نا مقدے کی جو دنیا ہے وہ کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ اگر دین کے کام کو آپ کام بنا دیا اور کاروباری گھریلو لائن میں بقدر ضرورت لگے تو مقدر کی دنیا آپ کے کہیں نہیں جائے گی یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ میں ایسے کروں اور اگر بھائی دین کے کام کو کام نہیں بنایا دین کے کام کو آپ نے کام نہیں بنایا بلکہ کھانے کمانے کو کام بنایا کاروباری اور گھریلو لائن کا آپ نے کام بنایا تو بھی ایک بات میری یاد رکھنا جتنی مقدر پہ خدا نے دنیا نکھ رکھی ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گی خوب یاد رکھنا چاہے جتنی آپ دنیا کمائے پر محنت کر لوں جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی اس سے زیادہ بالکل نہیں ملے گی تو دین کا کام آپ کریں تو بھی مقدر کی ملے گی اور دین کا کام آپ نہ کریں تو بھی مقدر کی ملے گی لیکن تھوڑا فرق ہوگا تھوڑا سا فرق اور وہ فرق کیا ہوگا دین کا کام اگر آپ نے کیا تو مقدر کی دنیا آپ کو ملے گی پیروں پر ڈالی ہوگی پیروں پر پڑی ہوگی آپ کے لیے دنیا اور اگر دین کا کام نہ کیا بلکہ کاروباری اور گھریلو لائیوں میں ساری زندگی کھپا دی اور کھانے کمانے کو کام بنا دیا تو بھی مقدر کی دنیا ملے گی لیکن وہ ملے گی سر کے اوپر چڑھا کر یہ خطرہ ہے یہ دنیا تو کہیں جاتی نہیں ہے تو طے سمجھ لو بالکل گارنٹی کے ساتھ میں کہتا روزی تو کہیں جاتی نہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے کسی کے مقدر میں لکھ دیا مرغا اور کسی کے مقدار میں لکھ دی ہے دان مثلاً تو کون سا آدمی کیا لکھوا کے آیا وہ مجھے کچھ نہیں ماننا لیکن کے اوپر کبھی ہاتھ مت ڈالنا ایک آدمی نے دوسرے کبھی چلہ لکھوا دیا دوسرا تیسرا کہنے کا مت لکھوا یوں ان کا کیوں ان کا میں جب چلے میں گیا تھا نا میری بھینس مر گئی تھی یا اللہ اگر بھینس مر جائے وہ بھی تبلیغ کے اوپر آیا تو میں نے کہا کہ ایک آدمی اپنے گھر پہ تھا اس کی بیوی مر گئی تھی تو گھر سے نکل جائیں گے وہی بات ہے خدا کے بندے بھینس تو مرنے والی تھی مر گئی اللہ کے راستے میں جب تو نکلا اور تیری بھیش بنی تو یہ اند قربانی قرار دی جائے گی اگر تو گھر رہتا تو بھی تیری بھینس مر جاتی تو یہ تو ہم کہتے نہیں کہ بھائی اگر تم دین کا کام کرو گے تو تم مالدال بنو گے یہ تو میں نہیں کہتا بالکل اور میں اس سے ڈرتا ہوں کہ سر تم دین کا کام کرو گے تو بالکل تنگس بن جاؤ گے میں یہ بھی نہیں کہتا مالدار بننا تنگس بننا یہ تو آدمی کی ہر ایک کی اپنی تقدیر پر ہے دین کا کام کرنے والے چار قسموں کے اور دین کا کام نہ کرنے والے بھی چار قسموں کے بازے وہ شروع میں مالدار آخر تک مالدار بازے وہ شروع میں غریب آخر تک غریب باز و شروع میں مالدار بعد میں تنگست بعد وہ جو شروع میں تنگ دست میں مالدار یہ چار قسمیں ان کی ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں اور یہ چار قسمیں ان کی ہیں جو دین کا کام نہیں کرتے دین کا کام کرنے نہ کرنے کا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ دین کا کام کرنے والے کو دنیا نے وہ چار نعمتیں ملیں گی جو میں بتا چکا اور مرنے کے بعد کی وہ ساری نعمتیں میں نے بتا دی اور دین کا کام نہ کرنے والے کے لیے وہ چار بوال جو میں بتا چکا اور مرنے کے بعد کے جو سارے منا میں نے کھینچے اس بنا پر میرے محترم دوستو دنیا کو تو یوں سمجھو کہ یہ سایہ ہے دنیا کی مثال کیا ہے سایہ اگر سایہ کی طرف کر دو پیٹھ اور تم آگے دوڑتے رہو پندرہ میل تو انشاءاللہ وہ سایہ پندرہ میل پیچھے نہیں رہے گا بلکہ وہ بھی پندرہ میل دوڑتا رہے گا اور جہاں تم رکو گے نا तो वो भी आके वहां तुम्हारे पीछे रुक जाएगा वो कहीं नहीं जाता कहीं पर भी चलेगा और साया तुम्हारे पीछे पीछे और अगर इस साय को कर दिया आपने अपने मुंह के आगे और आपको यह सोचा कि साये को पकड़ना है ना तो उस साये को पकड़ने के लिए आप दौड़े और आप एकदम पंद्रह मील दौड़े तो पंद्रह मील तक वो साया आपके आगे चलता रहेगा और जब आप पंद्रह मील पर रुकोगे तो साया पंद्रह मील के ऊपर दो हाथ होगा दो तीन हाथ तुम्हारे आगे تو ایسے ہی اگر یہ دنیا اس کی طرف کر دیا اپنی پیٹھ اور اللہ کی طرف کر دیا منہ اور جیسے اللہ کہتا ہے فطی اللہ اللہ کی طرف دوڑو تم اللہ کی طرف دوڑنا شروع کیا اور اللہ کی طرف تم دوڑے اور زور سے دوڑے تو میری بات کو یاد رکھنا کہ یہ دنیا جو ہے نا تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی گھمراہی <تصفح> بالکل اور اگر تم نے منہ کر دیا دنیا کی طرف <تصفح> اور دوڑے کہ پوری دنیا کے اوپر میرا قبضہ ہو جائے اور خود دوڑے خود دوڑے تو میری بات تو یاد رکھنا کہ دنیا آگے آگے رہے گی پر یہ بالکل تمہارے قبضے میں نہیں آئے گا ایک بزرگ نے خواب دیکھا بہت ایک عورت دیکھی بڑیا لیکن اوپر سے کپڑے زراچے پہنے ہوئے سونے چاندی میں لدی ہوئی دانت اس کے ٹوٹے ہوئے اور کتے جیسے اس کے دم بھی تھے وہ تھی گنجی کون ہے اس نے میں دنیا ہوں اندر سے تو بہت خراب ہوں اور اوپر سے بہت ہی مزین ہوں بہت اچھی خوشنما اندر سے میں بہت خراب ہوں اڑ گئے تیرے دانت کیسے ٹوٹے تیرے دم کیسے گنجی ہوئی تو کچھ بڑیا نے یعنی دنیا نے یوں کہا کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر پوری پر قبضہ کر دیں اب میں تو ہوں اکیلی دنیا اور دنیا دار ہی لاگو تو سب میری طرف دوڑتے مجھے ہی حکومت کے بین سے آگے دوڑوں تمہیں ہاتھ نہ تو میں آگے دوڑتی رہتی دنیا دار میرے پیچھے دوڑتی رہتی کوئی اپنے وطن سے دوڑ کے یوروپ آتا ہے کوئی افریقہ جاتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی جاپان جاتا ہے کوئی فلپینڈ جاتا ہے یہ سب میری طرف دوڑ دوڑ کے آ رہے اللہ کا شکر کرو آئے تو پھر دنیا کلیئر مل گیا تین اللہ کا شکر ہے ارے شکر کرو انگلینڈ باندھو ارے شکر کرو افریقہ باندھو گئے تو جب دنیا کے لیے مل گیا دین یعنی باقی بہت بڑی خدا خدا کی کون سی بڑی عنایت ہے ہم پر تم پر باقی شوشو تو سہی. یعنی باپ دادا جی ہاں آ کے بسے کاٹتے تھے بس اور اس وقت اللہ نے کون سی نعمت دے دی اتنی بڑی نعمت مل گئی خدا کی دین کا کام مل گیا یہ تو خدا خدا کا شکر کرنے کر دی گیا چیزیں بس دنیا کہ والے جو ہیں پوری پر میرے پرچر کرنا چاہتے میں ہاتھ آتی میں دوڑتی رہتی دم پھر میری تم کو ہڑتی تو میں دم بھی چھڑاتی ہوں جب میری دم چھٹکے قریب ہوتی ہے تو دنیا دار لوگ کسی نے ایک بال نوچ لیا کسی نے دوسرا بال نوچ لیا تو ان دنیا داروں نے میرے بال نوچ نوچ کے میری دم گنجی کر دی <laughs> <laughs> تیرے دانت کیسے ٹوٹے تو مگر اللہ والے تھے تو اللہ کی طرف دوڑتے رہتے ہیں میرے حکومت میں پیچھے پیچھے دوڑوں تو میں ان اللہ والوں کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہتی ہوں بالکل قریب ہو جاتی ہوں تم اللہ میری करके نگاہ کر کے ایک رات میرے کو مارتی ہے اور پیچھے ہٹا کے پھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی طرف پھر میں پیچھے جاتا ہوں تو ان اللہ والوں نے لاتے مار مار کر میرے دانت توڑے اور ان دنیا والوں نے دم کے بال نکال نکال کے میری دم گنجی کر دی میں کچھ نہیں پوچھتا تو ہم کون سے میں اللہ میں ہمیں اللہ معاف کرے دنیا के دم گنجی کرنے والے ہم نہ بنے بلکہ دنیا کے دانت توڑنے والے ہم بنے بٹ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی طرف دوڑیں جب ہم اللہ کی طرف دوڑیں میرے محترم دوستو میری ایک بات پہ یاد رکھو بس اسے پنوں میں باندھ لو کہ ہم اس دنیا میں دین کا کام کرنے آئے ہیں ہم کھانے کمانے نہیں آئے ہمارا کھانا کمانا ایک ضرورت کی چیز ہے ہمارا مقصد زندگی دین کا کام اور دین کی خدمت کرنا ہے اور کھانا کمانا ہماری ضرورت کی چیز ہے اس میں ہمیں لگنا ہے بقدر ضرورت اور باقی ساری طاقت ہمیں لگا دینی ہے خدا کے دین کی خدمت میں لیکن ہم لوگ بہت دور ہیں اس لیے ہمارے اکادرین نے ہمیں آسانی کے ساتھ یہ راستہ بتایا اس راستے پر اگر ہم آ تو دھیمے دھیمے دین کا کام ہمارا کام بن جائے گا لیکن اس میں ایک اشکال ہے آپ سب کو وہ اشکار یہ ہے کہ اگر ہم نے دین کے کام کو اپنا کام بنا لیا اور کاروباری اور گھریلو لائن میں اگر ہم بقدرے ضرورت لگے تو پھر ہمارا وقت کاروباری اور گھریلو لائن میں کم ہو جائے گا اس سے مت گھبرانا بے شک وقت تو کم ہو جائے گا لیکن خدا کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا خدا کی طرف سے رحمتوں کے نازل ہونے کی امید ہے جیسے صحابہ کے دس سال مدینے کے جو گزرے تو دین کے کاموں میں مشغول گزرے بدر ہے عہدے ہمارے سارے سفروں میں گزرے اور جب مدینہ منادا نے قیام اپنے وطن میں رہا تو باہر سے آنے والی جماعتوں کو دین سکھانے میں ان کا وقت گزرا تو کاروباری اور گھریلو لائن میں ان کا وقت بہت کم گزرا حالانکہ ان کی عورتیں بھی زیادہ تھیں ان کے بچے بھی زیادہ تھے ان کا کاروباری بھی بازوں کا زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود دین کے کاموں میں خوب لگے رہے تو اللہ تلجلال ایسی برکت پر حمت فرمائی کہ کیسر اور کسرا کے کمے کمائے خزانے اللہ نے ان کے قدموں پر ڈال دیے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ چوکندے پن سے کام لیا اور وہ یہ کام لیا کہ دیکھو کیسر کسرا کے خزانے تو قدموں پر ڈال دیے گئے ہیں لیکن یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے کہ آیا ان خزانوں کے اندر ملوث ہو کر تم دین کا کام چھوڑ کر اپنے اندر کی ان خوبیوں کو ختم کر دیتے ہو کہ جس پر خدا کی مدد آتی ہے یا یہ کہ ان خزانوں کو لات مار کر اپنے اندر ان خوبیوں کو باقی رکھتے ہو اس پر حضرت ابر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دو قانون بنائے ایک قانون تو یہ بنایا کہ ہر آدمی کی زندگی میں سادگی ہو کھانے میں کپڑے میں شادی میں ہر ایک میں سادگی ہو جیسی پہلے تھی اچھا سادگی باقی رہی آمدنی زیادہ ہے پیسہ بہت بچ گیا انیہ جو پیسہ بچا اسے لے کر دین کے پھیلانے پر لگاؤ اسے لے کر یتیموں غریبوں بیواؤں کسبوں پرسوں پر لگاؤ غیر شادی شدہ کی شادیوں پر لگاؤ بغیر مکان والوں کے مکان بنانے پر لگاؤ جن کا روزگار فیل ہو چکا ان کے روزگار پر نالی پر لگاؤ یتیم اور غریبوں اور بیواہوں پر لگاؤ دوسروں پر لگاؤ اللہ کے دین کے پھیلنے پر لگاؤ اور اپنی زندگی میں ایسی سیدھی سادی رکھو اب رہا ہے کہ بڑھیا کھانا بڑھیا کپڑا یہ انشاءاللہ جنت میں جا کر ہوگا دنیا تو ہے قربان گاہ اور جنت ہے عیش گاہ وہاں پر جا کے کیش کرنا ہے اور دنیا میں ہمیں قربانی دینی ہے یہ بات پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سکھائی میرے محترم دوست اس مبارک دین کو اگر دنیا میں زندہ کیا گیا تو کروڑ ہاں کروڑ انسان جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ جنت کی طرف ان کا رخ مڑے گا تھوڑی تھوڑی سی کوششیں اگر آپ نے اور ہم لوگوں نے کر لی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم شرط کی قدرت سے ہدایت کے دروازے پورے عالم کے لیے کھول دیں گے اور جب وہ کھولتے ہیں تو پھر وہ غیر محسوس کریے ایک پر ہدایت کو دل میں اتار دیتے ہمارا کام محنت کرنا ہے جانی مالی قربانیوں کے ساتھ ہدایت کا پھیلانا یہ خدا کا کام ہے زمین میں گٹھنی ڈال دی لیکن اگلا کام درخت کے اوپر پھول پتوں کا لانا اس کے اوپر پھل کا لانا یہ اللہ کا کام ہے میاں بیوی مل کے ہٹ جاتے ہیں لیکن پیٹ کے اندر بچے کا بنانا یہ سارا خدا کا کام ہے تو اسی طریقے سے خدا کے دین کے لیے جان کا قربان کرنا مال کا قربان کرنا جذبات کا قربان کرنا جب یہ ہم کریں گے تو اللہ کا دین دنیا کے اندر پھیلے گا اور جب دین ہوگا تو پھر وہ بر... دین کے ساتھ برکت ہوگی دین کے ساتھ رحمت ہوگی دین کے ساتھ محبوبیت ہوگی دین کے ساتھ دل کا سکون ہوگا اور دین کے ساتھ دعا عروڑیت ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ اس دین کے ساتھ ساری بات میں بتا رہا ہوں جو اصلی دین ہو یہ یاد رکھ رہا بھائی جو اصلی دین ہو نقلی دین پر یہ باتیں نہیں ہیں بھائی ویجیٹیبل دین پر یہ باتیں نہیں ہیں جیسے ویجیٹیبل گھی اس میں وہ طاقت نہیں جو اصلی گھی کے اندر ہے اصلی دین پر ہے ساری بات ورنہ تم کہو گے کہ وہ فلا آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے کہ اس کی بہو تو دن میں نہیں اور فلاں آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے کہ اس کی کوئی برکت نہیں اور پھر آدمی دین کا کام کر رہا ہے ہر لوگ تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا بھی نہیں بات اصلی دین کے بارے میں ہے یہ بات اصلی دین ہونا چاہیے نقلی دین نہیں. اب تم کو سب اصلی دین اور نقلی دین کا کیسے پتا چاہے وہ میں بہت, جو. بہت جو. آسان بتا دوں اصلی دین کے کیا مان دین کا کام کرنے والا دین کا کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی کوئی غرض زندہ ہوئی اصلی دین گیا جس ٹیم کے کام کرنے میں نسبت اللہ کی صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پانی بنایا تو اس کے اگر زمین رکھ دی گوا ڈول ہونے لگی اس کے اگر پہاڑ رکھ دی پہاڑ جب رکھ دیے تو جاؤ گے فرشتوں کو تعجب ہو بہت بڑی طاقت ہے پہاڑ بڑی طاقت ہے پہاڑ فرمایا کہ فرشتوں نے کیا اللہ نہیں ہے کہ پہاڑ سے بڑی طاقت تو نے پیدا کی آپ کو بھی بجھا دے ان کے پانی سے بڑی طاقت ہوا بادل کے پانی کو لے کر دوڑے ان کے ہوا سے بڑی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے داہنے ہاتھ سے کھجور کا ٹکڑا کسی مشکل کے ہاتھ میں رکھے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے یہ سب سے بڑی طاقت ہے اب بڑی حیرت ہے کہ وہ کھجور ٹکڑے میں کہاں سے طاقت آئی آگ میں ڈال دو تو جل پانی میں دو پہاڑوں کے بیچ میں اکڑ دو تو پچک جائے ہوا میں اڑا دو تو اڑ جائے اس میں کہاں سے طاقت ہے یہ طاقت کھجور کے ٹکڑے میں نہیں ہے یہ طاقت تو اللہ کی نسبت میں ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ٹکڑا دیا نا یہ اتنا طاقت والا ٹکڑا ہے اتنا طاقت والا ٹکڑا ہے کہ ساری دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی دین کا چھوٹے میں چھوٹا عمل اتنا طاقت والا ہے من کے ذریعے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا لیکن کھجور کے ٹکڑے کے ذریعہ آپ جہنم سے بچ سکتا ہے یہ تقارا بلو وش کے تو اللہ کی ہونی چاہیے بھائی یہ بات یاد رکھیو دین کا کام کرنے والوں میں نسبت اللہ کی ہونی چاہیے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو اگر دنیا کی غرض آ گئی تو پھر وہ نقلی دین بن گیا پھر تو شہید سخی قاری بن کے بھی دل آ اور اگر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تو بدکار عورت پیاسے کتے کو جنگل بیابان میں پانی پلا رہی ہے اور جنت میں جا رہی ہے کیونکہ کتا تعریف نہیں کرے گا اور جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں اور کتا تعریف نہیں کرے گا صرف اللہ کی رسمت تھی تو وہ بدکار عورت جنگل میں جلدی جن تو آپ اور ہم دین کا کام کر کے کیا جنت میں نہیں جائیں گے اللہ کی ذات سے امید ہے لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ دین کا کام ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اب اس کے اندر تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی آپ کو جب آپ اللہ کے دین کے کام تو اپنا کام بنا کر کریں گے تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی کاروباری گھریلو لائن میں کچھ آگے پیچھے آپ کو کرنا پڑے گا اپنے پروگرام کچھ آپ کو آگے پیچھے کرنے پڑیں گے لیکن میرے محترم دوستو یہ سب کچھ آپ کو اور ہم کو گبارہ کرنا چاہیے کیوں کہ یہ دین اتنا مبارک اور قیمتی دین ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس دین کی جد و جہد کرتے کرتے میں اپنی جان دے دوں پھر زندہ ہو جاؤں پھر جان دے دوں پھر زندہ ہو جاؤں آپ اندازہ لگاؤ آپ اندازہ لگاؤ ساری دنیا کے انسانوں کی جانوں سے ایک ایمان والے کی جان کی اور سارے ایمان والوں کی جانوں سے ایک صحابی کی جان کی सारे سارے صحابہ کی جانوں سے ایک की کی جان और اور سارے की کی جانوں سے حضور اکرم صلی اللہ की जान کی جان सबसे جو سب سے زیادہ قیمتی جان ہے حضور रहे یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ काम करते کا کام کرتے کرتے میں اپنی جان دے دوں پھر زندہ ہو جاؤں پھر جان دے دوں ابتل سما اڑیا سما ابتل آپ انداز لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک کام کے لیے اپنی جان کو بار بار قربان کرنے کے لیے تیار ہو کیا اس مبارک کام کے لیے ہم اپنے بار اور گھر کو بھی قربان نہیں کر سکتے کیا ہے اس لیے ہمارے کاروبار کی اور ہمارے گھروں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے مبارک کے مقابلے میں ایک, ایک اندھا اگر کنویں کے اندر گر رہا ہو اور آپ کی نماز کی نیت بندی ہوئی ہو تو آپ کا یہ حکم ہے کہ اپنی نماز کی نیت کو توڑ دو اور اس اندھے کو پٹ دو میرے بھائی ایک اندھے کو کنویں کے اندر گرنے سے بچانے کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے اور کروڑ کروڑ انسان جہنم کی طرف جا رہے ہیں کیا اس کے لیے کاروبار اور گھر بھی نہیں چھوڑے جا سکتے سوچیں گے میں آپ حضرات کو میں سچوا رہا ہوں اور آج تو اتنی تکلیفیں بھی نہیں آج تو اتنی دین کے کا کام کرنے والوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں آج تو اتنی تکلیفیں بھی تو یہ تو سوچو کہ جس دین کے کام کرنے کے لیے صحابے کے نام رضمان ملا المعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تین اتنی اتنی سے اٹھائی ہوں آج وہ دین ہماری نظروں کے سامنے اجڑتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے دلوں میں اس کا کوئی فکر نہیں میں کہتا ہوں ذرا تمہیں نام لکھوانا ہو تو لکھواؤں نہ لکھوانا ہو ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں میں کہتا ہوں ہم اور آپ سوچے کہ یہ دعوت کا کام جب اس امت کے اندر چالو تھا تو اس کے تین فائدے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسروں میں دین پھیلتا تھا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اپنوں میں دین محفوظ رہتا تھا اور باقی رہتا تھا اور تیسرا فائدہ یہ تھا کہ دین میں حقیقت آتی تھی نقلی دین نہیں رہتا تھا اس کی وجہ سے آسمان سے برکتیں اترتی تھی اور ساری دنیا متوجہ ہو جاتی تھی دعوت کا کام چھوٹنے کی وجہ سے تین نقصان ہوئے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ دوسروں کے اندر دین کا پھیلنا بند ہو گیا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اپنوں کے اندر سے دین نکلنا شروع ہو گیا اور اتنا نکلا کہ پچانوے فیصد مسلمان بغیر کلبے اور نماز کے مر مر کے قبر میں جا رہا ہے اور تیسرا نقصان یہ ہوا دعوت کے چھوٹنے کا کہ جتنوں میں دین ہے کچھ میں سے حقیقت نکل گئی اور صرف ظاہری ڈھانچہ رہ گیا یہ تین نقصان دعوت کے چھٹنے سے ہوئے جس کی وجہ سے زلزلے سیلاب طوفان تحسالیاں خوریزیاں پورے عالم کے اندر پھیل گئی اور اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں چوراہے کا سپاہی اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی تو ٹریفک ٹکرانے لگے ہم چوراہے کی سپاہی کی طرح اتنی بیوٹی پر جب تھے تو پورے آدم میں امن و امان تھا ہم نے جب اپنی بیوٹی چھوڑ دی اور ہم اس فخر میں ہیں کہ صاحب ہم دیندار تو ہیں اب ہم اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو بے شک دینداری کے اعتبار سے آدمی فرما بردار ہے لیکن دین کا کام جو سر کے اوپر ڈالا گیا اس کے اعتبار سے آپ نافرمان ہے ایک آدمی گاؤں کا بھی بڑا اور اپنے محلے کا بھی بڑا گاؤں میں فساد ہو گیا وہ آدمی کہتا میرے محلے والوں میں سے کوئی شریک نہیں اس احساس نے حکومت کہے گی کہ محلے والوں کے اعتبار سے تو تو فرما بردار لیکن تو گاؤں کا بھی تو بڑا ہے تو گاؤں کے اعتبار سے تو نا اس کا جواب دے تو اسی طریقے سے اپنی ذات سے دیندار بننا اس کے اعتبار سے تو فرما بردار ہے میرے بھائی آپ لیکن دوسروں کے اندر دین کا پھیلانا یہ کام چھوٹ جانے کی وجہ سے آپ نہ فرمانے یا آدمی نہ فرمانے دعوت کے وشال ایسی ہے جیسے کارخانہ اور دیپ کے وشال ایسی ہے جیسے شکر اگر کارخانہ ہے تو شکر بنتی رہے گی کارخانہ نہیں تو شکر نہیں بنے گی پچاس لاکھ بوریاں شکر کی موجود ہیں لیکن کارخانے میں آگ لگا دی کہ پچاس لاکھ بوریاں ڈھول کے پی جاؤ گے آگے شکر کا ہاتھ مار اور اگر میں کہتا ہوں ایک بھی بوری شکر کی ملک میں نہیں لیکن شکر کا کارخانہ محفوظ ہے بوریاں بنتی رہی میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر زندگا اور لحاظ خدا نا خاص اگر پھیلا ہو تو لیکن خدا کے ٹیم کی دعوت اگر دنیا کے اندر چالو ہے تو پورے عالم میں خدا کے دین کے پھیلنے کی امید ہے اور دہلیت کے ضلعوں میں ہدایت کے عالم برداروں کے کھڑا ہونے کی خدا کی سات سے امید ہے لیکن اگر پورا کا پورا دین سو فیصد انسانوں کے اندر موجود ہو چار ارب انسان دنیا میں ہیں چار سو کروڑ انسان دنیا میں ہیں ان سب کے اندر اگر پورا دین موجود ہو اور یہ سارے سارے پورے دین دار ہوں لیکن اگر دعوت نہ ہو تو ان سب شکر یہ بوریاں تو ہیں لیکن کارخانے میں آگ لگ گئی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیمے دھیمے وہ دین نکلتا چلا جائے گا اور آہستہ آہشت آہستہ اگلی نسلوں کے اندر سے دین بالکل ختم ہو جانے کے خطرات ہیں اس بنا پر میرے محترم دوستو اسی وجہ سے تمو کے موقع پر سب سے کہہ دیا نکلو خدا کے راستے میں تین نہیں نکل سکے پچاس دن تک بولنا بند کر دیا کیا مجھے نماز دار تو نہیں چھوٹی تھی بے دین تو وہ نہیں بنے تھے یہ تینوں شہادی بے دن تو نہیں بنے تھے پھر اتنی بڑی سزا کیوں ہوئی قیامت تک آنے والے انسانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ خدا کے دین کے تقاضوں پر اپنے قدم کا نہ اٹھانا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ پورے دیندار ہونے کے باوجود جبکہ اس میں سے دو بدرمی بھی, بھی شریف تھے اتنا بڑا جرم ہے کہ ان سے پچاس دن کی گفتگو بند کر دی گئی لیکن آج ہم اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے جو آدمی جرم سمجھے تو توبہ بھی کرے ایک آدمی شرارتی کا وہ تو توبہ بھی کرتا ہے اللہ میں گنےگار ہوں لیکن دین کے کام کی چھوڑ دینے کو آدمی جرم نہیں سمجھتا میں نے اسرائیل کی بستی کو الٹنے کا خدا نے حکم دے دیا فرشتے نے کہا کہ اس کے اندر گزار آدمی موجود ہے دیندار آدمی ہے اللہ تعالی نے کہا کہ پھر بھی وہ دو کیوں کہ میرا دین چاروں طرف سے گزرتا چلا جا رہا تھا اور میرے ہکامہ ٹوٹ رہے تھے لیکن اس کی پیشانی میں کوئی بل نہیں پڑا اس کی پیشانی میں کوئی بل نہیں پڑا میرے بہترم दोस्तों اللہ کا دن پورے अंदर کے اندر اجڑ رہا ہو اور ہمارے دنوں پر اس کا پورا دن نہ ہو آج اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے تیری بیوی کی انتڑی کے کی اندر کینسر کی, کی بیماری ہے گھر پر آ کر دیکھو آدمی کتنا روتا ہے ہاں میری بچی جوان ہوگی اس کی شادی پہ کیا ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا آدمی روتا ہے میں کہتا ہوں ذرا سوچو تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی اور یہ دین پورے عالم کے اندر چالو کرایا آج وہ باغ ہماری نظروں کے سامنے گزڑ رہا ہے اور ہمارے دلوں میں اتنا بھی فکر نہیں کہ جتنا بیوی کی انتری میں کینسر ہونے پر جو فکر ہوتا ہے اتنا بھی فکر نہیں تو گویا دین کو ہم نے بیوی کے اندر ہی برابر نہیں سمجھا میرے محترم دوستو کتنا ہمیں خدا کے سامنے رونا چاہیے کہ ہم کتنے پیچھے ہٹ گئے یہی مبارک دین تو تھا کہ جس کے لیے حضور پاک صلاح سلم در در اور گھر گھر پر جایا کرتے تھے یہی مبارک دین کا کام ہی تو تھا کہ جس کے لیے حضور اکرم سلم تشریف لے جاتے تھے اور ایک بے ایمان آتا تھا اور پیچھے سے دھول لے کر آپ کے اوپر یوں ڈال دیتا تھا یہی <تصفح> دن کا کام تو تھا آگے سے کافر آتا تھا اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیتا تھا اسی <تصفح> دین کے کام پر آپ کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے آپ کی کمر مبارک کے اوپر اجڑی رکھی جاتی تھی آپ کے گنے کے اندر پھندا ڈالا جاتا تھا آپ سمجھاتے سمجھاتے نہیں تھکتے تھے سننے والے تھک جایا کرتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے جب کوئی باقی نہیں رہتا تھا اور آپ تنے تنہا رہ جاتے تھے تو اس موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی رہا تشریف جاتی تھی اور ہاتھ کے اندر ان کے پیالے میں پانی ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر روبال ہوتا تھا رومان کو تر کر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انبر کو وہ صاف کرتی تھی اور روتی تھی اور حضور اکرم سرسرم کہتے تھے کہ اے میری بیٹی تو ڈر ہو جس مبارک دین کے لیے اتنی تکلیفیں ہماری زمینیں اٹھائیں نو نو گھروں میں دو دو مہینے تک آگ نہیں جلی کھجور اور پانی پر گزارے ہوئے تم کو سمجھو گے کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے کہ تکلیفیں آئیں ہمارے پاس تو پیسے بہت ہیں میرے محترم دوستوں حصور اکریم سر سلم کو پیشکش کی گئی خدا کی طرف سے چاہو تو پہاڑوں کو سونا بنا دی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا انکار کر دیا اور یوں کہا کہ میں بادشاہت والی نبوت نہیں چاہتا میں تو فقیری والی نبوت چاہتا ہوں اگر اس دن پہاڑ سونا بن جاتے اور سونے کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر لوگوں کو دیتے اور وہ لوگ دین کا کام کرتے تو آج ہم آپ کو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نہ بھیج سکتے خاطی کرتے سونے کے ٹکڑے دو تو ہم دین کا کام کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے رزور پاک صلی اللہ شروع نے اسی دن سے اس بات کو بند کر دیا اور جو دین کا کام کرنے کے لیے اٹھا ہے وہ قربانیوں کے ساتھ اٹھا ہے ستر شہادا کو اپنے ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر کے اندر دفن کیا اسی دین کے کام کرنے کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لائن کی تکلیفیں اٹھائی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی ہمیشہ کے لیے وطن کو چھوڑنا پڑا صحابہ نے ہمیشہ کے لیے وطن کو چھوڑا یہی وہ دین کا کام تھا جس کی بنیاد پر حضور اکر صلیم الصحبہ نے تکلیفیں اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے یہ فاتحانہ داخل ہوئے ہیں تو سارے کے سارے ڈر رہے تھے کہ اب ہم کو سزا دی جائے گی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اخراق کو دیکھو ایسے ایسے مظالم اسی مکے کے اندر برداشت کیے تھے لیکن اس کے باوجود کوئی بدلہ لینے والی بات نہیں وہ صدیق ادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت رکھتے تھے جس حرم کے اندر بیٹھ کر فیصلہ دیا کرتے تھے اس حرم کے اندر چہرے پر مارا گیا اور چوتے سے مارا گیا کیا یہ مجرومی گھری جا سکتی کیا یہ بات گھری جا سکتی ہے کہ یہی وہ مکہ ہے جس کے اندر جم سرسن کی دو دو بیٹوں کو تلاک پڑی ہے اسی نیم کا کام کرنے کی وجہ سے یہی وہ مکہ ہے جہاں رات کے اندھیرے میں چھپ کر نکلنا ہوا تھا یہاں تک تک کی تک کو ساتھ میں لے جا سکے ہر مدینہ جب اس کے بعد میں جا کے بیٹیوں کو بلایا تو ان میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت القلسوم یہ دو بیٹیاں تو آ حضرت رقیہ دیکھو تو حفشے کے اندر ہیں حضرت عثمان کے ساتھ پورے گھرانے کو مکے کے بے ایمانوں نے چتر بتر کرنا چاہا دو بیٹیاں مکے کے راستے میں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منتعہ میں ہیں ایک بیٹی حبشے میں ہے ابھی تک شوہر کے ساتھ اور ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ہو جب چپکے سے نکلی ہیں حالت حمل میں ہیں سواری کے جانور پر بیٹھی مکے سے باہر نکلی تو مکے کے بے آئے اور کہا کہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نکل جائے یہ کہہ کہ ایک برچہ حضرت زینب کو مارا تو حضرت زینب اوپر سے گر پڑی برچے کی وجہ سے خون نکلا حمل جو تھا وہ شاق ہو گیا آپ انداز لگاؤ اس مبارک طریقے کو دنیا میں چالو کرنے کے لیے ہمارے نزیر پاک سر سلم نے ان کے گھرانے نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی ایک بیٹی حفشے میں دو بیٹیاں راستے میں حضور پاک سرسل مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل بیابان میں پہاڑ کے اوپر تڑپ رہی ہے اور انہیں واپس کیا گیا اسی حالت میں حمل بھی ثابت ہو گیا پھر چند دنوں کے بعد چھٹی ویلی تب جا کر وہ مدینہ منورہ پہنچی اور اسی زخم میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے جاتے ہوئے غم تھا جب آئے ہوئے چہرے کے اوپر خوشی تھی پوچھا گیا ارشاد فرمایا میں جب میری بیٹی کو دفن کر رہا تھا مجھے یہ خطرہ تھا میری بیٹی بہت کمزور ہے کہیں میری بیٹی پر قبر کا عذاب نہ ہو جائے سوچو تو صحیح اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں جب اتنا خطرہ محسوس فرما رہے تو ہمیں اپنے بارے میں کتنا ذکر کرنا چاہیے اپنی قبروں کے بارے میں اور اپنے قیامت کے بارے میں لیکن مجھے خبر ملی اللہ تعالی کی طرف سے کہ آپ کی بیٹی کو عذاب نہیں ہوگا تب میرے چہرے پر وشاشت آئی تو میں یہ وادل کر رہا ہوں کہ جس مبارک دین کے لیے اتنی قربانیاں ہمارے نبی ندی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آخری رات حضرت آئر اللہ تعالیٰ تیمار داری میں ہے یوں کہہ رہی ہیں کہ میں تیمارداری کر رہی ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چیار جلانے کے لیے ہمارے پاس پین نہیں تھا اور سکرات کا یہ وقت اندھیرے کے اندر میں تیمار کر رہی تھی پڑوسن کے پاس سے تھوڑا تیل لائی تو تھوڑا اجالا ہوا بس میں بیان کو لمبا نہیں کھینچ رہا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جس مبارک دین کے لیے اور جس طریقے پر کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا رخ کا طرف بڑھ جائے اس طریقے کے لیے اتنی اتنی تکلیفیں اٹھائی گئی وہ طریقہ آج ہماری پورے آلم کے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے اگر ہم لوگوں نے یہ طے کر دیا کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے دین کے کام کو اپنا کام بنا کر کریں گے اور کاروباری گھریلو لائن کو بقدر ضرورت کریں گے اس کے لیے ہمارے اقادین نے بہت آسان سے ایک طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ سال کے چار مہینے تو خدا کے راستے کی نقل و حرکت میں گزرے اور آٹھ مہینے کاروبار اور گھر اور مکانی دینی محنت میں گزرے اس طرف پر اگر ہمیں اپنی زندگی کو لے لیا تو اللہ راد سے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ ہماری ہمارے اندر دین کا فکر آ جائے اور پھر دین کا کام ہمارا کام اپنا بن جائے اور کاروباری اور گھریڑ اڑائی بہت مختصر طریقے سے مقدر ضرورت ہم کرنے لگیں آنا تو اس پر ہے لیکن ابتدا اس پر لانی ہے ہمیں ابتدا اس کرنی ہے ہمیں کہ سال کے چار مہینے ہم خدا کے راستے کی نفرت میں گزاریں اور اس میں بالکل نہ گھبرانے کے کاروباری گھیرے نوران کے وقت کم <تصفح> ہو جائے گا اللہ اسے کم وقت کے اندر برکت کریں گے اس کے تو کر نیت لیکن نیت کے ساتھ ہماری جو قدم اٹھانا ہے وہ یہ اٹھانا ہے کہ اس سال کے جو چار مہینے ہیں وہ تو اسی وقت ہمیں لگا دینے ہیں اس بات کا تصور کر کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں تو ہم کم سے کم اتنی تکلیف اٹھا لیں کہ اپنے نظام کو منسوخ کر دیں اپنے پروگرام کو کینسل کر دیں چکنے کے لیے آئے ہوں تو ہم چار مہینہ کر دیں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہوں تو بھی ہم چار مہینہ کر دیں جتنا نظام اپنا منسوخ کرو گے اور پروگرام کینسل کر کے دین کا کام کرو گے تو یہ ندیوں کی مشابہت اور صحابہ کی مشابت ہوگی حضرت پوشا علیہ السلام آج لینے گئے تھے پروگرام منسوخ کر دیا دین کا تقاض آیا نہیں جلد تم کا باغوں پر کھجورے کھیتیوں میں سے کاٹ کاٹ کے باغوں میں سے گھر لانے کا پروگرام تھا منسوخ کر دیا <سؤال> دین کے کام کا تقاض آیا جلدی بدر کے اندر تجارتی قافلے کو گرفتار کرنے کا نظام تھا لیکن سامنے زیادہ کام آ گیا اسے منسوخ کر دیا اپنے نظام کو دوسرے کام میں لگ گئے اللہ کی مدد آ گئی تو اگر اس وقت میں آپ حضرت اپنے نظام کو منسوخ کر دیں کہ وہ آئے تو تھے صرف نیوز بری کے اجتماع میں شرکت کے لیے لیکن ہم نے اپنے نظام کو منسوخ کر دیا اب ہماری صرف شرکت نہیں ہوگی بلکہ جب ایسی باتیں صاحبہ کے ہزور اکرم شاسن کی ہم نے سن لی اور جس پر صدیوں تک کے فیصلے ہو جائیں خدا کی طرف سے تو وہ اس کام کی ابتدا ہم کر رہے ہیں اور وہ اپنے نظام کو منسوخ کر کے اور ہم بھی چار مہینے کے لیے نکل رہے اور جب وہ گھبرانا بالکل قدم اٹھا لو گے اللہ کی وجہ ساتھ آیا کرتی ہے طبیعت کے خلاف جو قدم پھر بھی شروع ہو جاتے ہیں خدا کے دین کے ساتھ اوپر تو ظاہر کے خلاف خدا کی وجہ آیا کرتی ہے عام طور سے یہ ہوتا ہے اس لیے جن حضرات نے پہلے نام لکھوا دیے وہ تو بالکل نہ بولے کہ تھوڑے وقت میں ہمیں کام کرنا ہے وہ تو نام لکھوا چکے انہوں نے اگر پرچاور چل نہ دیا ہو جو بات نہیں جا کے وہ لے لے لیکن جن لوگوں نے ابھی تک بالکل نام نہیں لکھوایا اس وقت یہ درد بھری باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اور صاحبہ بانی سننے کے بعد اگر کسی کے دل میں احساس پیدا ہو گیا ہو تو وہ بہت سنجیدگی نصاب کو کھڑا ہو جائے اور وہ یوں کہتے کہ لکھو میرے چار مہینے میں اپنے نظام کو منسوخ کر رہا ہوں خدا کے دین کے لیے اور چار مہینے کے لیے میں جانے کو تیار ہوں جس نے پہلے نام لکھوایا دوبارہ لکھوانا چاہے تو چلے کا تین چلے کر کے لکھوائے پہلے لکھوانے کے بعد دوبارہ لکھوانا ہو تو بڑھا کر لکھوائے اور جس نے پہلے بالکل نہیں لکھوایا وہ تو ضرور لکھوائے اب بولو تمہیں کہ کون کون وہ حضرات ہیں جو کھڑے ہو کر چار چار مہینے کے فیصلے کرے اور کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام لگائے پہل سے کیا نام ہے تمہارا لکھ لو بھائی کیا نام کے حاجی غلام حسین صاحب کہاں سے بدلے سے اللہ قبول فرمائے ایسے ہی بولتے رہو لکھ بھائی اور بولو بھائی اور بولو صرف استعمال میں آئے چار مہینے کا ارادہ کر دو اور فوراً نکل جاؤ جب زیادہ لمبی دشک نہیں چلے گی چند منٹ کی بات ہے یہ اور ہو سکتا ہے کہ ایسے موقع پر بات بن نسلوں تک کے اللہ فیصلے کر دے یہ خدا کی قدرت سے بڑی نہیں ہے ایسے مبارک مجلسوں میں ایسا بتلا جاتا ہے تو یہ چار مہینے نہیں ہے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی دور پہ اس کے اثرات ہیں اللہ قادر مطلق ہے بولو بھائی ہمت کرو ہر ملک والے ہر شہر والے کھڑے ہو ہو کر بتائیں اپنی ذات سے بتائیں اور اپنے علاقوں سے بتائیں لیکن وہی وہ کہ بھئی جو لوگ ابھی تک نام نہیں لکھوائے بس وہی وہ بتائیں تاکہ تھوڑے وقت میں ہمارا کام ہو جائے اور دیکھیں میں کون ہمت کرتا ہے مختصر سی دنیا قربان کر دو اتنا زیم شان دین مل رہا ہے بھائی سامنے والے بھی بولیں والے بھی بولے ہم کشکی کو زیادہ لمبا استعمال چلانا چاہتے اس وقت میں کہ بھائی حضرت جی کا بیان ہونے والا ہے ہم چاہتے ہیں ذرا جلدی ہو جائے اس لیے کھڑے ہو کر جلدی لکھوا دو ذرا جلدی بیان شروع ہو جائے بس یہ ہے جلدی کر دیں اور کچھ نہیں اور اگر نہیں لکھواؤ گے تو پھر کچھ نہیں اس وقت نکل جائے گا حضرت جی دعت بڑھا دو وہ بیان ہوگا اس کے بعد لکھواؤ لیکن یہ اب لکھوانا زیادہ اچھا ہوگا اس لیے بھی جس کام کے لیے تشریف آدھی ہوئی وہ کام ہوتا ہوا جب دکھائی دیتا ہے تو زمین پہ بشاشت آتی کیا نام بھائی بات ہے چار مہینے پہ اللہ سکون فرم اور فرما بھائی ادھر سے بھی بتاؤ ادھر سے بھی بتاؤ اور بولو بھائی جب سکون جب ہے چند ہی منٹ کی ہے یہ کیا نام بھائی ایسے مزے سے سونا ہوگا قبر میں اللہ جی رحمت سے امید رکھنی ہے بھائی تشریف رکھیں ہیں بھائی مجبے میں انتشار نہ ہو سمجھ میں آتا نہیں ہاں بھائی اگر آدمی نام نہ لکھوا گئے تو کم سے کم جم کر بیٹھے بار بار ہی مجلس ملتی نہیں چلتے اس وقت پہ اس طرح ختم بھی ہو چکا ہوگا جماعتیں روانہ بھی ہوئی ہے کیا نام صلاح الدین متوز صاحب کہاں سے لندن سے جی کرتی چار مہینے ایک چلانا تھا چار مہینے کریں گے ان اور فرما بھائی جلدی جلدی کہتے ہیں ضرور چند منٹ میں ہم چاہتے ہیں دو ابھی اگر نہیں لکھواتے تو آپ اگر اس دوسرے بیان کے بعد لکھوا میں اس میں ایک کام ضرور کرنا ہوگا کہ ہمارے علاقوں سے پرانے کام کرنے والے احباب تشریف لائے ہیں وہ اگر ادھر ادھر ہوں تو مجمعے میں آ جائیں اور اگر مجمے میں بیٹھے ہوں تو وہ ذرا جمے رہیں حضرت کی بات پوری ہو جائے تو ذرا جلدی سے نام لکھوا دیں شروع میں تو یوں ہی نام آتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ آخر میں ہفتے بنا بنا کر اور لوگوں کو ترغیب دیں گے ابھی ہفتے بنا کر ترغیب دینے کا وقت میں تو حضرتی کے بیان کے بعد ہوگا انشاءاللہ اب سارے حضرات گراد جم کر بیٹھ جائیں تاکہ بیان دوسرا شروع ہو جائے تو جلدی لکھوا دو ورنہ حضرت کے بیان کے بعد لکھوا دینا <laughs> www.at-tabligh.com the revival of